سب سے جو پہلی بات ہے ہم یہ سمجھیں کہ فلاسفی کیا ہے اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فلاسفی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی سابقہ لگا دیتے ہیں تو اس کے معنی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارے نزدیک فلسفہ ایک انڈیپینڈنٹ اور فری تھنکنگ کا نام ہے کہ جب عقل کو انسان استعمال کرے جو ذرائع علم ہیں ان کو سامنے رکھے اور اس کے بعد اگر وہ دن نتائج تک پہنچتا ہے اس کو بیان کرے تو وہ فلسفہ ہے اور اگر اس کے ساتھ کوئی سابقہ لگا دیا جائے کہ اسلامی فلسفہ شیعہ فلسفہ متضلی فلسفہ یا مسیحی فلسفہ یہودی فلسفہ تو وہ پھر پھر فلسفہ نہیں رہتا وہ علم کلام کی صورت بنتی ہے کہ جہاں آپ پہلے فرض کرتے ہیں یا فرض نہیں کرتے تو زیادہ بہتر لفظ استعمال کر لیں کہ پہلے ایمانیات تشکیل دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے عقلی دلائل فراہم کرنے شروع کرتے ہیں اور اس میں پھر کچھ فلسفیوں کو اسٹڈی کرتے کرتے کچھ چیزیں ایسی مل جاتی ہیں جن کو کوٹ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں یہ بات کہی ہے اور فلان صاحب نے یہ بات کہی ہے جو چاہے اس بات کو کہتے وقت ان کا استدلال کتنا ہی کمزور ہو لیکن وہ جو نتیجہ عکس کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے مرتبہ مطلب مطابق ہے لہٰذا یہ مذاہب اس کو کوٹ کر دیتے ہیں یہ بات جو ہے وہ فلاں نبی نظر سے اسلامی فلسفہ کو باقی اس سے کاٹ کے صرف اس پہ آ جاتے ہیں اسلامی فلسفہ یا شیعہ فلسفہ یا علیہ سمت والجماعت کا کوئی نام لے لیں کہ ان کا فلسفہ یہ کوئی فلسفہ نہیں فلسفہ فلسفہ ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے اور جب بھی آپ اس کے ساتھ کوئی فاقہ لگا دیتے ہیں یا با, لاحقہ لگا دیتے ہیں تو پھر وہ فلسفہ نہیں رہتا اس کے اوپر آپ ایک شرط عائد کرتے ہیں کہ اس میں محدود رہنا ہے لہٰذا ہماری گفتگو جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر آ, علم کلام سے متعلق ہوگی اور تاکہ موضوع انہیں شیعہ علم کلام کر دیا گیا ہے تو تھوڑا بیک گراؤنڈ بیان کرنے کے بعد کہ جو غیر شیعہ حضرات میں فرقے ہیں یا مکاتب فکر ہیں ان کا بھی وہی بیک گراؤنڈ ہے جو شیعہ فلسفے کا بیک گراؤنڈ ہے تو اس کو بنیادی طور پہ اگر ہم بیان کریں گے تو آپ کو ابھی جیسے بات ہو رہی تھی اشریعت کی اور متضلع کی اور دیگر ان کی تو یہ یہ علم کلام کے جو پہلو ہیں اس میں اس لوگ کو بھی عقلی کا اور اس کا شریک کا نظریہ ہے یاودی کا نظریہ تھا قزا اور قدر کا ہے اور ارجا کا مسئلہ ہے اور سے وہ سب چیزیں جو ان کا بیک گراؤنڈ بنیادی طور پر ایک بنتا ہے اور وہ بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم پری سوکریٹک فلسفی کو سکرات سے پہلے کے فلسفی کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ دور ہے کہ جب فلسفہ نام تھا نیچر کی توجہ کرنے کا کہ جیسے ہم تھیلیز کو اور دیگر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو نیچر کے اوپر جہاں انسان رہ رہا تھا اس کے ادگرد گرد وہ غور کرتا تھا کہ یہ آخر یہ فینومینا کیا ہے چاند کیسے نکلتا ہے سورج کیسے ڈوبتا ہے یہ دریا جو بہ رہے ہیں ان کا کیا وہ ہے زلزلے کیوں آتے ہیں تو اس پہ تفصیلی گفتگو کے بجائے ہم ایک مثال دیکھ کر اور آگے بڑھتے ہیں کہ جہاں سائنس ایک نظری علم تھا پریکٹیکل اس کے طور پہ نہیں تھا جیسے تھیلیز نے یہ بات کہی کہ زلزلے کیوں آتے ہیں تو اس نے دیکھا کہ جو دریا ہے اس میں جب موجیں تیز ہوتی ہیں تو کشتیاں اور جہاز جو ہیں وہ ہلتے ہیں اور ان کے لئے کو قابو کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ زمین بھی ہماری اسی طرح سے فلوٹ کر رہی ہے اور جب دریاؤں میں تو آتی ہے تو کوئی ازب ہوتا ہے جیسے ہم زلزلہ کہتے ہیں اور زمین اپنی جگہ سے ہلتی ہے اس نے اس چین مینا پہ جو دریا نہروں کا تھا اس پہ قیاس کیا اس کو اسی طرح سے اگر آپ کاسمولوجیکل کو لیں قدیم تو اس میں آپ کو پیتھاگرس وغیرہ سے پہلے جو لوگ ملتے ہیں جن کے نام ہو کچھ منت ہے پلیٹو کے جس نے ان سب چیزوں کو اپنی کتابوں میں منظور کیا تو اس میں ہمیں ایک نظری آ, سائنس کا وجود ملتا ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن دینا اچھا <سلام> یہ چیز جو ہے یہ چلتے چلتے وہاں سے پھر سکرات میں آتی ہے سکرات کے بعد پھر افلاطن اور افلاۃ تک پہنچتا ہے یہاں <سلام> پہ ہم ایک بات کریں گے کہ بہت اہم بحث <سلام> پیدا ہوئی جو پلیٹو کا جس کو حل کیا وہ بعد میں پھر مسلم فلسفیل میں کلام دونوں میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وجود وجود بنیادی طور کے کی اوپر کیا ہے کسی شے کو ہم موجود جب کہتے ہیں وجود وہ کیا ہے وجود اور موجود کی جو گزر تو پلیٹو کے وہاں جو پیربل آف دا کیو ہمیں ملتا ہے وہاں سے اس کی گویا تشریح کی لی گئی پیربل آف دا کیو آپ لوگوں کو پتا ہوگا بشتر کو ہم تھوڑا سا بیان کیے دیتے ہیں پیربل آف دا کیو میں یہ ہے کہ پلیٹو کہتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ غار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ان کی پش جو ہے وہ غار کے دہانے کی طرف ہے اور دیوار کے اوپر عکس پڑ رہے ہیں جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں جو چیزیں وہاں سے گزر رہی ہیں جو جاندار وہاں سے گزر رہے ہیں یا جو چیزیں لیے ہوئے وہ گزر رہے ہیں ان کا عقص دیوار پہ, پہ پڑتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انسان گزرا یہ عورت گزری یہ مثلاً گائے گزری یہ بکری گزری یہ ہاتھ میں اس کے پھول تھا اللہس لیکن حقیقت جو ہے وجود کی وہ باہر ہے ٹھیک یہاں سے وہ وجود ذہنی اور وجود خارجی کی بحث میں جاتا ہے اب تبویل بحث ہے اس میں ہم ظاہر نہیں پڑیں گے لیکن اس بحث نے یہودی عیسائی مسلم جو علم کلام ہے یا فلسفہ ہے اس کے اوپر بہت ہی گہرا اثر ڈالا خاص طور پہ جہاں وجود خدا بندی کو ثابت کرنے کی یا آپ غیب کہہ لیں کہ غیب کی جو باتیں ہیں ان کو ثابت کرنے کی جب بات آتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ان کا وجود وجود ذہنی ہے اور وجود خارجی ہے یہ چیزیں ایک مسلم طور کے اوپر لوگوں نے قبول کر لیں تینوں ہی مکات نے تینوں ہی مذاہب نے اور وہاں سے پھر ٹیلیولاجیکل اور آنٹولوجیکل بحثیں شروع ہوئی ٹیلی بحث کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ مظاہر نظر آتے ہیں کچھ قوانین نظر آتے ہیں اس طرح کے کہ مغرب سے سورج نکلتا ہے مشرق میں غروب ہو جاتا ہے ٹائمنگ ہیں اسی طرح سے چاند کیے نکلنے کے کی, اس کے پاروں کے آنے کے عائب ہو جانے کے تو اس نظم سے یا انسان کا اپنا جو اندرونی نظم ہے اس سے استدلال کیا گیا کہ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے وہ ہے تو وہاں سے یہ آرگومنٹ ہے وہ مذہب میں وہیں سے آتا ہے اور آگے چلتا ہے اور آنٹولوجیکل کہ کوئی وجود ہوئے ہے جب موجود تو اس سے پہلے کوئی اس کی کاز ہونی چاہیے وہ پھر واجب الوجود تک جا کے بحث رہے وہ ختم ہوتی ہے اور وہ واجب الوجود جو ہے وہ کریٹو گاڈ اللہ بھگوان ایشور جو بھی آپ اس کو کہہ مختلف مزاح میں وہ چیزیں سامنے آتی تو وہ یوں کہنا چاہیے کہ جو ابتدائی فکری مواد ہے یہودی علم کلام کا کرسچن علم کلام کا مسلم علم کلام کا جو بنیادی سوالات ہیں یہ وہاں پیدا ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے اس کا جواب دینا اور اپنے طور پر اوپر اسپیکولیٹو جو ہے یا فری تھنکنگ کے تحت اس کو حل کرنا شروع کیا اب یہ باقاعدہ مذاہب میں کیسے آئی تھوڑا سا ہم یہ لنک ضرور بیان کریں گے کیونکہ اس کے کی بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی ایک صاحب تھے جن کا مطالعہ کیا جانا چاہیے مسلمان مدارس میں بھی ان کا نام تھا فیلو دیجوریا یہ بھی رائٹ اپ کو ملے گا جو پوائنٹس نو ہیں اس میں سب کی اور یہ وہ سب چیزیں ڈیٹس پڑھنا شروع کریں گے اس میں سے تو آپ کا ٹائم بہت ہو جائے گا ہم سب نظریات پہ بات کرنا چاہتے ہیں ڈیولپمنٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں فیلو بنیادی طور پہ اب ہم اس سے پہلے ایک تھوڑا جغرافیکل ایک بات کرتے ہیں کہ جیوڈائزم اور کرسچینٹی جو پھیلی ہے اور جہاں جو علمی مباحث جو اس کے ہیں تو کرسچن چرچ سب سے پہلے جو آیا جم کے بعد تو وہ گریک میں آیا آئے یونانی جہاں پیدا ہوا آپ نیو ٹیسٹمنٹ کی اگر کتابیں دیکھیں گے تو پہلے چار کتابیں بھی تقریباً وہاں لکھی گئی ہیں اور بات کر تو پورا لٹریچر جو ہے وہ 99% وہی تشکیل پایا سن نائنٹی سکس تک نائنٹی سکس اے ڈی تک دوسرا مرکز اسکندریا جو آپ کا مصر ہے شام کا علاقہ جی سر چیزیں کیونکہ روم بن گیا مذہب کا سینٹر عیسائی مذہب اپنا لیا اس نے تو اس کے تحت جو علاقے تھے وہ سب کے سر اس میں آ گئے. تو جب فیلو کا فیلو کا جو زمانہ ہے وہ بنیادی طور پہ ایتھنس کا مدرسہ چل رہا تھا فلاسفی کا اور اسکندریہ کا مدرسہ چل رہا تھا اور اسی ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ جڈ آپ اس کو کہہ لیں آپ ببلیکل اسٹڈیز کہا یعنی کی سے متعلق وہ ساری چیزیں وہ وہاں پڑھائی جا رہی تھیں لینگویج پڑھائی جا رہی تھیں کاپٹک ہبری اور دیگر زبانیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی جو اسکندریہ میں یونانی فلسفہ پڑھ رہا تھا وہ بریک لینگویج اسی طرح سے جانتا تھا جیسے ایتنس والے جانتے تھے پھر اسی صورت سے ان کا آپس کا جو میل جول تھا آنا جانا یہاں کے کی مدرسے کے ساتھ جب وہاں پڑھاتے تھے وہاں کے مدرسے یہاں فی لو بنیاد میں پلا پڑا اور یونانی فلسفے سے خوب واقف تھا کہ وہ ایتھنس گیا روم میں روم بھی گیا روم میں بڑی اس کی پذیر آئی ہوئی اسپورٹ وہ یہودی اسکالر تھا اس نے کوشش کی اگر آپ روک سفیروں کو پڑھیں اس نے کوشش کی کہ جو بک آف جینسز اور بعض اہم کتابیں ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی اس کو یونانی علم کلام کے ذریعے سے یا فلسفے کے ذریعے سے آپ اس کو کہہ لیں اس کو انٹرپریٹ کریں یہاں سے ایک امتزاج پیدا ہوتا ہے یونانی فلسفے میں اور مذہبی تعلیمات میں. اچھا جو بنیادی مذہب کے مباحث ہیں جیسے خدا کا وجود ہے اس کے سفار کا معاملہ ہے ملائقہ کا نزول ہے انبیاء کا آنا ہے کتاب کا نازل ہونا ہے شریعت کا بننا ہے ٹھیک ہے اور جو فینامینالوجی ہے اس کی بیس باتیں ساری چیزیں یہ عیسائیت میں بھی اسی طرح سے ہیں یودیت میں بھی اسی طرح سے ہیں، اسلام میں بھی اسی طرح سے دلائل مختلف ہو سکتے ہیں انیس بیس کہ جب مسلمان اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے مسلم فران کی میں اپنے اسکرپچرس کی چیزیں ہے اسکرپچرس کی اور کی چیزیں لیکن یونانی فلسفے کا بنیادی فلسفے کا امتزاج جو ہے وہ فیروں کے وہاں سے شروع ہوا اور ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو جوہدیوں نے بھی قبول کیا بہت آسانی سے اور عیسائیوں نے بھی قبول کیا کیونکہ ان کے مذہب کی جو عقلی دلیلیں تھیں وہ یہاں سے فراہم ہو رہی تھیں کافی حد تک وہ ویسے چلیں تو اس کے ساتھ سب پھر کچھ اور گیسیں نکلیں جس کو ہم یہاں پہ ابھی ڈسکس نہیں کرتے اس طرح سے اسپین میں اور اس کے اندر یا یہ مسلم کیا انتیا میں ٹرکی کے بڑے علاقے میں ہم خود ان یہودی بستیوں میں گھوم کے آئے ہیں جو ٹرکی میں یہودی بستیاں ہیں اور یونان کے سائل سے بھی تو بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یونانی فلسفہ مذہبی فکر نے اس سے استفادہ کر کے اس میں اپنے لیے فلسفہ یا کلام جو آپ اس کو کہہ لیں وہ پیدا کیا اور وہ پاپولر ہوا اور آگے چلا اچھا اب مسلمانوں نے جب ان علاقوں کو مختلف علاقوں کو فتح کیا میں کو فتح کیا شام کو فتح کیا عراق کو فتح کیا جند کو بسرا وسرا یہ ساری چیزیں یہاں باقاعدہ یہاں تک کہ مدینے میں یہودیوں کے بیت المدراش جو تھا وہ موجود تھا اور وہاں یہودیت کی تعلیم دی جاتی تھی بخاری صحیح بخاری اور ابوداود کی روایات کے مطابق مسلم کی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانا حضرت ابو بکر صدیق کا وہاں جانا صحابہ کا وہاں وزٹ کرنا یہ باتیں جو ہیں یہ ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور وہاں بیت المدراش کی بھی ہم وضاحت کر دیں ہیبریو میں سین نہیں شین ہوتے جیسے وہ شلا سلام کو شلوم کہتے ہیں ٹھیک تو مدراش کے معنی اصل میں توضیع تفسیر تشریح کے آتے ہیں بیت المدراش جہاں تفسیر کے ساتھ یا تشریح کے ساتھ بکس نے وہ پڑھائی جاتی ہے وہ بیت المدراش کر آتے ہیں چنانچہ یہ جو روایت آتی ہے کہ رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو بلایا وہ رزم علی آیت کے سلسلے میں پوچھا تمہارے ماں کیا تو اس میں دوسری جو روایت دو جس کو ہم نے دیکھا کہ بہتر ہے کہ وہ وہیں بہتر مدراج سے منگوایا گیا تھا بندہ اور اس سے پوچھا گیا تھا کہ بھائی کیا بھائی جائے کہ اس کے خیبر سے ابن سوریہ کو بلائے جائے وہ کھیل جب وہی مدینہ وہی موجود ہے پورا مدرسہ اور وہ پڑھا رہے تو ان سے پوچھنا زیادہ قرین قیاس خیر وہ بھی ہو سکتا ہے تو ہے یہ کہ ہم اور آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب وہ دو قومیں دو زبانیں دو تین مذاہب اور مختلف کو اپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ نیچرل ہے ان نیچرل بات نہیں ہے چنانچہ مسلمانوں نے جب یہ جی چیزیں ممالک فتح کیے عراق فتح کیا تو بصرہ میں جندشاہ پور میں مکاتب موجود تھے عیسائیوں کی جہاں عیسائیت پڑھائی جا رہی تھی یمودیت پڑھائی جا رہی تھی لینگویجز جو مطلب تھیں متعلقہ وہ پڑھائی جا رہی تھی ان کلام پڑھایا کا پورا زیر اثر تھا حضرت امیر معاویہ کے دور تک یہ تھا کہ جو فائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کے دور میں عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا مسیح حضرات کے ہاتھ میں اور وہ جو رجسٹرڈ بنتے تھے وہ یونانی میں اور سارک زبان میں بنا کرتے تھے جس کو بعد میں عبد الملک کے حکم سے اس کو ٹرانسلیشن کی جانے لگی عربی میں اور سارا کا سارا وہ عربک میں تبدیل ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل شام اچھی طرح سے ان زبانوں کو جانتے تھے اور وہاں مدارس بھی موجود تھے اسکول موجود تھے جہاں وہ پڑھایا جاتا تھا مسلمانوں کا آنا جانا تھا جو خاندان ہے اس سے ڈیوائڈ تھے کہ جو جوودی یا عیسائی جو مسلمان ہو گئے اور انہی میں کچھ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تو اسلام لانے کے بعد جو مکہ میں حال ہوا یا مدینہ میں حال ہوا کہ باپ مسلمان ہے بیٹا کافی ہے بیٹا مسلمان ہو گئے باپ کافر ہے ایک تو وہ ٹریڈیشن جو تھی وہ اسی طرح سے دلائل کے ساتھ اور عقل کے ساتھ وہ چلتی رہی اور مسلمان ان سے گویا آشنا ہوتے رہے اور ان دلائل کو لے کر چلتے رہا سمجھتے رہے گھر اب آپ دو باتوں میں لائیں گے کہ ایک تو فلسفیانہ بحثوں کا یا اس آرگومنٹ کا جو پری سوکریٹک فلاسفی میں یا پوسٹ سوکریٹک فلاسفی میں جو وغیرہ تک جو یا دفیلیہ کے تحت کے اثرات کے تحت آئی ایک تو وہ ہے دوسرے یہ ہے کہ کسی امر پر عقلی استدلال لال کرنا جس میں وہاں سے مدد نہ لیجیے یہ دو ٹریڈیشنز ہیں جو اسلام میں ساتھ ساتھ جاتے ہیں اگر ہم خلافۂ راشدین میں سے پہلے تین خلافا کرام رضوان اللہ علیہم کی بات کرتے ہیں ان کی تحریروں میں ہمیں فقی باتیں تو نظر آتی ہیں کہ جہاں مسائل پہ بات کر رہے ہیں کسی مسائل کا جواب دے رہے ہیں کسی آیت کی تشریح قانون کے اس میں یہ کیسے یہ مصنبت ہوتا ہے عقلی استدلال ان کی تحریروں میں اور ان کے خطبات ہیں نہیں یا رپورٹ نہیں کب ہیں ان میں ہمیں نہیں نظر آتا اور شاید مدینے میں رہتے بھی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن جب حضرت علی کا دور آتا ہے اور حضرت علی کوفہ چلے جاتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں تو گویا اب کوفہ وہ جگہ ہے یعنی عراق وہ جگہ ہے کہ جہاں یہ فلسفیانہ اور عقلی بحثیں پہلے سے موجود ہیں اسلام سے پہلے سے مجھے اب آپ حضرت علی کے اگر خطبات کو دیکھیں جو نحض البلاغا میں یا نئے جوسعادہ نو جلدوں میں موجود ہے اس میں یا تمام نحض البلاغہ میں جو چیزیں آتی ہیں یا حضرت علی کے مصنف میں جو بارہ جلدوں تیرہ جلدوں میں آئی ہے اس میں چیزیں آتی ہیں جو کلام کی کے تحت وجود خدا سے متعلق اور ایمانیات سے متعلق دیگر چیزوں سے اس میں آپ کو عقلی استدلال ملے گا فلسفیانہ استدلال کہ جس کی بنیاد یہودیت، عیسائیت یا یونانی فلسفہ وہ آپ کو ملے گا اور وہ اقلی استطلاق جو ہے وہ یعنی ابدی ہی باتوں پر ہے جیسے ہم پہلا خطبہ جب تحریر کا لیتے ہیں تو شروع کا جو حصہ ہے وہ ہم صنع پہ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اولدین معروفت ہو دین کی جو اصل ہے وہ معرفت ہے اللہ تبار تعالیٰ کی ٹھیک ہے آپ اسی میں ایک دو جملے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ومن اد فقط ادا ہو واحد واحد اگر اس نے عدد کا خیال کیا تو اس نے گویا کہ تعدد مانا اگر اس نے واحد نہیں مانا اس نے عدد کا خیال کیا تو اس نے شف کیا گویا اس طرح سے وہ من قالا فیما تو اس نے کسی شے میں قرار دیا اس نے کہا کہ علامہ کہ کس, بات, کس چیز کے اوپر ہے تو اس نے کسی چیز کے اوپر اور اس کو فوق, اس کو فوق قرار دیا اس کو نیچے قرار دیا تو یہ اس قسم کے جملے جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے یا خود بقاس میں ملیں گے اور جگہ ملیں گے لیکن کہیں جو یونانی طرز استدلال ہے وہ انہیں حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں میں نہیں ملتا کیا آپ نے کہیں کوٹ کیا ہو یا کہیں مسیحی علم کلام سے یا یہودی علم کلام سے آپ نے کوئی بات کہی ہو وہ چیزیں میں حضرت علی گما نہیں تھی لیکن یہ کہ ان پاکٹس میں جن کا ہم نے ذکر کیا یہ عقلی بحثیں اور فلسفیانہ بھیسیں مسلم ڈسکورس کا اور مسلم اس کا حصہ بن رہی تھیں لازمت بن رہی تھیں اور اسی وجہ سے یہ جو قدریا اور جبریا کی بعد میں بحثیں آپ کو بہت زیادہ ٹیکنیکل طور پہ نظر آتی ہیں یا ایمان کی کمی اور زیادتی کے اوپر جب بیسے ہوتی ہیں ان کو اگر آپ ٹریس بیک کریں تو وہ آپ کو فیلوں میں اور دیگر جگہ آپ کو وہ چیزیں جائیں وہ مل جائیں گی اور ان سے کی کتابوں مل جائیں گے کے وہاں خاص طور کے پر افلطن کے وہاں خاص طور پر دوسری طرف یہ ہوا کہ جب یعنی بنویا کے دور میں جو یزید کا بیٹا خالد تھا اس کے دور میں اور خود مروان کے دور میں کیونکہ شروع میں تو بن مروان کی حکومت رہی تو خود مروان کے دور میں بہت سی طب کی ہندی اور اس کی کتابیں جو تھیں یونانی کتابیں وہ ترجمہ ہوئی تھیں اور خالد کا جو خاص ڈومین تھا انٹرسٹ تھا وہ فلکیات وغیرہ میں تھا اور جب وہ اس کے کریشن پہ بات کرتا ہے تو وہ اسی پیراڈائم میں بات کرتا ہے جس میں پیتھاس نے یا افلت ان نے یعنی پلیٹوں نے یا اس سے پہلے سیکرٹریز والے نے اس نے بات کی تو وہ چیزیں جہاں وہ تشریحات پیش کر رہا ہے تو گویا بنو میاں کا اتدائی عہد چونسٹھ ہجری یا ہجری وہاں سے یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں یہ تھی کہ شام مرکز تھا اور, اور پھر بنو عباس کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ ان کے تحت یہ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوتی اچھا اب اگر ہم اس طرف چلے جائیں گے تو جو ہمیں ٹاپک دیا ہے. امار ناصر صاحب نے اس سے ہم شاید تھوڑا سا ڈویٹ ہوں لیکن ٹچ ہم کریں گے اس کو کہ جو جب ہم کہتے ہیں کہ امامیہ یا شیعہ علم کلام تو اس کی پہلی کڑی تو حضرت علی ہے یعنی اب یہاں شیعوں میں امامیہ اس میں دو پیرالل وہ چلتی ہیں روایتیں چلتی ہیں ایک روایت وہ ہے کہ جو ائما کی روایت ہم نے عرض کی حضرت علی علیہ السلام کے وہاں اقلیت تو ملتی ہیں اقلی استعلال تو ملتا ہے فلسفیانہ استدلال نہیں ملتا امام حسین اور امان حسین علیہ السلام کے اس میں توحید پہ گیارہ گیارہ بارہ بارہ روایات ہیں وہ بھی مختصر کہ سمت کے کی کیا معنی میں سب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دیا بے نیاز ہیں یہ جی. کوئی استدلال خدا کے وجود پہ یا اس پہ ان سے منقول ہمیں نہیں ملتا لہٰذا وہ بات جو ہے وہ خارج ہوگی ہاں البتہ احادیث کو چھوڑ کے جب ہم دعاؤں کو کا لیتے ہیں اپلیکیشن کا تو اس میں امام حسین علیہ السلام کی دعائیں دعائے ارفا دعا کے نام سے مشید ہے وہ پڑھتے ہیں تو وہ معروفت توحید کا وہ خزانہ ہے لیکن وہاں بھی عقلی استدلال نہیں ہے عقلی استدلال ہے فلسفیانہ استدلال موجود نہیں ہے خدا کے وجود پر یہ ہے کہ اس نے یہ بنایا وہ بنایا یہ نہیں تو دیں, ایسا کیا یوں کیا بلکتا. تو گویا یہ ہے کہ آنٹولوجیکل آرگومنٹ اس طرح سے ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ وہ کائنات کی چیزوں کا اس کی نظم کا حوالہ دینے کے وجود ہے تو اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور یہ نظم ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے یہ تو ہمیں ملتا ہے لیکن براہ راست کوئی حوالہ میں نہیں خالد کا دور اور ایمان کا جو ایمان حسین کے ساتھ زیادہ ہیں ان کا دور ایک ہے اچھا ان کی دو پہچانیں بڑی آتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ مدینے کے فقائد سوا میں شمار ہوا کرتے تھے تو ان کی مسند نہیں بیٹھتے تھے اس کے اوپر کرتے تھے انفارچونیٹلی وہ فتح کا پورا ذخیرہ آج کہیں موجود نہیں ہے کچھ روایتیں ہیں کہ جو اپنے زہری سے محمد بن مسلم سے اور مختلف لوگوں سے کچھ آ گئی ہیں تو ان کی تعداد جو ہے اگر کے اعتبار سے ہم کہا جائے تو دو سے زیادہ وہ نہیں باقی اقبال بہت ہیں ان کی جو دعاؤں کے مجموعے ہیں again. دعا کے مجموعے جو ہیں جو ان کی جناب زیدے بیٹے ان کے خاندان سے نقل صحیفہ ہی ملا وہ دعاؤں کا مجموعہ وہ زیدی روایت سے تک تک آیا یہاں پہنچا اس میں پھر وہ معرفت کا اور اس کا جو ہے وہ آپ کو انتہا ملے گی اور انہی دو چیزوں سے کہ کائنات کے وجود سے اور اس کے نظام سے استدلال الحال آپ کو ملے گا اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گو کے تراجن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا گو کے مسلمان مختلف علاقوں میں حضرت عمر رضی اللہ نعزرت عثمان اور دیگر بعد کی فتوحات کے اس میں وہ ہو گئے تھے پھیل گئے تھے اور ان میں عید مباحث آ گئے تھے لیکن یہ جو آئمن کی ٹریڈیشن ہے اس میں وہ فلسفیانہ عناصر وہ موجود نہیں ہے پھر دور جو ہے وہ خطرناک ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ پانچویں امام یہ وہ دور ہے کہ جس میں بنو میاں کے خلاف بنو عباس کی تحریک اور دیگر تحریکیں شروع ہو گئی ہیں. بنو میّت کا جو فوکس ہے وہ ان سیاسی آ, چیزوں کی طرف ہے کہ اس کو کیسے دبایا جائے کیسے وہ کیا جائے کیا جائے. جو فقاہاں ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے امام باقر علیہ السلام بھی ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اپنا علمی کام جو ہے وہ کر رہے ہیں تفسیر قرآن یعنی ان کی جو مسانید ہیں ان کا مجموعہ سات جلدوں میں عزیز اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے اور پوری ایک جلد تفسیر قرآن کے اوپر ہے اور تقریباً ڈیڑھ جلد جو ہے وہ توحید اور ایمانیات کے مواعث کے اوپر ہے تو وہاں ہمیں قرآن سے اور حدیث سے اور عقلی استقال یہ تین عناصر وہ میں ملتے ہیں لیکن اس میں فلسفیانہ جو ان ہے وہ میں نظر نہیں آتا امام جب صادق علیہ السلام کے اقوال اور مجموعہ بائیس جلدوں میں موجود ہے ان کے خطبات وہ سارے بائیس جلدوں میں موجود ہیں. جب یہ متعلقہ جلدیں آپ دیکھتے ہیں اس میں جو خطبے ہیں ان کے خطوط ہیں اور دیگر چیزیں تو اس میں بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی فلسفیانہ ان نظر نہیں آئے گا ہاں ایک خصوصیت ان کی ہے جو اس دور سے پھر شروع ہوتی ہے وہ اسلامی لٹریچر میں پھر کافی آ گیا ہے وہ چیز یہ ہے کہ جو غیر مسلموں سے اور ملدوں سے جیسے شاکر دیسانی سے اور مختلف لوگوں سے مناظرے ہیں وجود جد خدا بندی پہ مناظرہ ہے اسلام کی حقانیت پہ مناظرہ ہے قرآن مجید کے منزل منا اللہ ہونے کے اوپر مناظرہ ہے اس قسم کی چیزیں لیں. یہ آ جاتی ہیں جیسے یہ پتہ لگتا ہے پوچھنے والوں کے نام بھی ہیں کہ کوئی مسیحی ہے کوئی یہودی روائی ہے کوئی وفد آیا ہے باہر سے روم سے آیا ہے فلاں سے آیا ہے وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اسلام پر اعتراضات وارد کرتے ہیں مختلف جگہ سے ہوتے ہوئے آتے ہیں تو امام صادق علیہ السلام ان کے جوابات دیتے ہیں وہ کرتے ہیں توحید اور صفات خدا بندی وجود خدا بندی اس کے اوپر طویل مناظرے جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہ وہ دور ہے کہ جب متضلّہ وغیرہ کی کتابیں ابھی ترجمہ نہیں ہوئی ہیں لیکن پھر بھی منصور کا دور اور عباسی خدفہ کا ایک وہ جو ہے وہ ابھی گویا کہ شروع ہونے والا ہے بالکل ایسے اس کے اوپر ہے کہ بس اب یہ بم والا ہے کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو کے لیے بات کی گئی تھی کہ یہ خلیفہ بنائے جائیں گے عباسی ان کا دعا اور وہ جب بنا دیے گئے تو وزارے نظر انداز کر دیے گئے ان کے اپنے مسائل مسئلہ ہوتے تھے تو اس دور میں انہیں کام کرنے کا بڑا موقع ملا اسی میں ہمیں یہ مناظر وغیرہ نظر آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم تقریباً کوئی جب ہم ریسرچ کر رہے تھے ان موضوعات کے اوپر اس دوران ہم کو کوئی کے قریب کتابیں ایسی ملیں جن کے نام ملے میں کہ جو دیگر زبانوں سے عربی میں ترجمہ ہو چکی اور امام جعفر صادق کا ایک زمانہ عراق میں بھی گزرا تو ہمارا ہاں ہمیں یہ وہ ہے کہ ان چیزوں سے نمایت سے وہ واقف ضرور تھے کیونکہ جو سوالات جس نوعیت کے ان سے عراق میں پوچھے گئے ہیں یا مدینہ آنے کے بعد پوچھے گئے ہیں ان میں ان چیزوں کی جھلک آتی ہے لیکن وہ جھلک جواب میں نہیں نظر آتی ان کی کوئی پھنسکے اور اس کی نظر آئے قرآن سے استقبلال ہے عقلی استدلال ہے اس زمانے میں ایک جو ان دو پیرالل چیزیں چلتی ہیں لیکن امام جعفر صادق کے اور امام محمد باقر کے شاگردوں میں کچھ لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ جنہوں نے فلسفے کو اور یہودی علم کلام کو مسیحی علم کلام کو حاصل کیا جس میں سب سے بڑا نام ہیشام بن الحکم کا حشام بن سالم الجوالکی اور دیگر لوگ ہیں کچھ کے ناموں نے اس میں درج بھی کیے ہیں یہ لوگ جب مناظرے کرتے تھے اور وہ مناظرے بھی محفوظ ہیں وہ مناظرے بھی محفوظ ہیں تو دلیل کے مقابل وہ دلیل عقلی لے کر آتے تھے اور اس میں یونانی فلسفے کا اس کا خاص دخل جو وہ محسوس ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے نے اسی پیراڈائم میں سوال کیا ہے تو جواب دینے والے نے بھی اسی انداز میں اس کا جواب دیا ہے اور دلیل کا قرت دلیل سے کی ہے اور ان کے صحیح مانے ہوئے جو اصول ہیں پرس پرس ان کی بنیاد کے اوپر بات کی تو اس طرح سے امام جاساد کے بعد جو عائمہ کا سلسلہ ہے اس میں جو علم کلام ڈیولپ ہو رہا تھا وہ وہ قرآن حدیث اور عقل کی بنیاد پہ تھا بعد میں امام مسکاظم میں ان کی مسانی جمع ہے امام علی رضا ان کے دور میں تو مامون کا دور تھا ولی عہد بنائے گئے تھے بادشاہ کے برابر بٹھائے جاتے تھے اور مامون مشہور تھا مناظرہ منعقد کرنے کے لیے اس کے لیے تو اچناچے لوگ جو تھے وہ وہاں بیٹھتے تھے وہ کرتے تھے اور اچھا اسی زمانے میں ترکی اور ایرانی انسر براہمکا کے ذریعے سے اور ترکیوں کے ذریعے سے فوج کے ذریعے سے وہ بھی آ گیا تھا اور ترکی بہت بڑا مرکز رہا ہے عیسائیل میں کلام خاص طور پہ انتاخیا وغیرہ کے جو علاق تو اس طرح سے وہ بحثیں دربار تک پہنچ گئی تھیں اسی میں پھر وہ دارو دارالقمہ قائم ہوتا ہے اور کتابوں کی جو شعیح ہوتی ہے وہ سب تو مسلمانوں کے لیے یہ مباحث نئے نئے رہے رہے تھے اور امہ کے جو ٹریڈیشن ہے اس میں پھر ان کی صحابہ اور ان کے جو بے تابین استعمال استعمال ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے ایک علم کلام کی بنیاد رکھی اور یہ ایک ٹریڈیشن جو تھی قرآن حدیث اور عقل کی بنیاد کے اوپر یہ امام جو تھے وہ اس ٹریڈیشن کو فالو کرتے رہے اب مسلمانوں میں اس میں زارشی شامل ہیں جو اور ویسے پیدا ہوئیں ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ شام کا اور اس کا تو ہم نے ذکر کیا نصر کا ترکی گندھاخیا وغیرہ کم نے ذکر کیا ایران کا بہت زیادہ انفلوئنس آتا ہے ایران کا انفلوئنس کیسے آتا ہے وہ ایرانیوں ایرانی شیوں کے ذریعے سے نہیں آیا ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ بڑی عجیب ہے اس کی بنیاد بڑی عجیب یوں ہے کہ ایک تو یہ کہ جب بنوخ نصر نے یروشلم کو تباہ کیا اور ان کو یہودیوں کو قیدی کر کے لے کے گیا اور بابل میں قید رہے وہ رہے ببل انڈین ان کا جو ایگزائل کا پیریڈ ان کا کہلاتا ہے وہاں رہے گا تو بعد میں ان کی بحالی کیسے ہوئی یہ جو سائرس اعظم اول کہلاتا ہے اس نے فتح کیا اور وہاں پہنچا جب وہ وہاں پہنچا ایران اور آگ تو اسے ایک ہی ملک سمجھے جاتے تھے کہ کبھی فتح ہو جاتا تھا کبھی پھر آزاد ہو جاتا تو اس نے پھر یہودیوں کو واپس بھیجا کہ تم اپنے اس میں واپس جاؤ تو کو زندہ کرو اپنے محبت وغیرہ دوبارہ بنا وہ کرو تو دو کتابیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہیں نامیہ اور ازرا کی ازرا مین آدمی تھے جنہوں نے ریوائیول کیا اس کا تو اس زمانے میں جو یہودیت یہ لوگ لے کر آئے تو اس میں بابل اور نینوا کا پیگنزم جو تھا وہ بہت زیادہ موجود تھا یہاں تک کہ جیسے بابل اور نینوا میں بتوں کے وہاں بتوں کے اس میں عبادت خانوں میں غبا خانے بھی موجود ہوا کرتے تھے خود یہودیوں نے اپنے وہاں ان کو وہ کر دیا تھا ان کو بیت المقش کہا جاتا تھا. یعنی مقدس گھر کہے جاتے تھے وہ بیت المقدس سے اس کو بیت المقدس سے کنفیوز نہیں کیے گا ہر مابت میں اس قسم کی چیزیں تھیں تو پھر یہ جو تھے نامیہ اور ازرا وغیرہ اور یارمیا نبی ان لوگوں نے آ کے اس کو وہاں سے کیا تو اس کے تحت یہ ہوا ہے کہ یہ جب وہاں رہے ہیں بابل الہنوا میں اور ایرانی حکومت کے یا آپ کہیں زرتشتی یا ان کے تحت رہے تو ان کی تھیولوجی کا ان کی جو مباحث تھے ان کا اثر جو ہے وہ یہودیوں کے اوپر آیا جس کی اوپر کیا, نے تباہ کیا تو بھاگے سب تو کیپٹیو نہیں ہوں گے جو یہودی بھاگے تو ان میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یمن اور ایران کی طرف آئے مدینہ کے جو یہودی تھے وہ اصل میں اس وقت کے بھاگے ہوئے تھے جو یمن اور یمن سے بھی مدینہ جو تھے وہ ہجرت کر کے گئے. یہ آپ کو جو عرب کی ہسٹری کے اوپر کتابیں اس میں خاص طور پہ ابو فصل فارق الو فسل فارق اللہ السلام جواب علی کی جو بارہ جلدوں میں اس میں آپ کو تفصیلات ملیں ہوگی تو وہ ایران بھی آئے اور ایران میں بہت بستیاں تھیں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اور ان کے ان کی جو تعلیمات تعلیم گاہیں تھیں بیوت مدراش جو تھے وہاں موجود تھے اب ان سے جب انٹریکشن ہوتا ہے عباسی دور میں عباسی دور سے تھوڑا پہلے جب ہوتا ہے تو پھر وہ مباحث چیزیں اور وہ چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں میں گئی اور براہمکا تو بادشاہ گھر تھے براہکا بادشاہ گھر تو وہی نہیں آئے بلکہ اور بہت خاندان جو تھے وہ مائگریٹ کر کے اسلامی دنیا میں آئے تو وہاں پہلے سے ملٹیپل ٹریڈیشنز جو تھیں عقلی اور فلسفیانہ وہ موجود تھیں ایک یہ ٹریڈیشن جو تھی جس نے آ کے یہودی اور عیسائی ٹریڈیشن جو تھی اس کو اور زیادہ مضبوط کیا اور وہ کیا اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جیسے فاطمین کو دیکھتے ہیں فاطمین مصر کو دیکھتے ہیں کیا بعد میں آپ دیکھیں تو فاطمین مصر بھی وہ تھے شیعہ تھے اپنے کو البی کہتے تھے فاطمہ کہا کرتے تھے منجر صادر کی اولاد سے نسبت جناب اسماعیل سے کہ جس سے فلسفیانہ ٹریڈیشن شیت میں کہنا چاہیے وہ اس دور میں اصلا اسماعیلیوں میں پائی جاتی ہے اسناشریوں میں نہیں پائی جاتی اسناشریوں میں دو گروپ ہوئے دو اسکولس میں ایک عم کا اسکول اور دوسرے بغداد کا اسکول بغداد کے اسکول میں شیخ مفید سید مرتوزہ عالم شیخ توسی یہ لوگ ہیں اچھا بغداد میں کیونکہ متضلہ کا زور تھا متضلہ کی تحریک تھی اور وہ کے طور سے وہاں ہوتے چلے آ رہے تھے مضبوط ہوتے چلے آ رہے تھے تو انہوں نے ان حضرات نے جو کلامی مباحث تشکیل دیے اور کتابیں لکھی جیسے اعتقادات شیخ صدوق جو ہے وہ قمی مکتبہ شکر کی اس کی اوپر جو شرح لکھی ہے شیخ مفید نے اس کا نام ہے تسیع الاتقاد یعنی شیخوق کے جو اتقاظات جو انہوں نے بیان کیے ہیں ان کی وہ تشریح کر رہے ہیں تصحیح کر رہے ہیں اس میں کیونکہ وہ مکتب جو ہے جو بغداد میں پل پڑ رہا ہے عراق میں پل پڑ رہا ہے وہ اسی فلسفے سے اس سے کلام سے کہ جو متضلائز کے ذریعے سے ہو دیگر اسکولس کے ذریعے سے پڑھ رہا ہے اس طرح سے شیفوسی کا جو مکتب فکر ہے چاہے وہ فلسفے میں ہو یعنی کلامی وباعث میں ہو فلسفے میں ہو علم میں ہو تو وہ پورا پورا منطق یونانی کے اوپر سارا رسالہ ہے جبکہ جو کتابیں عقائد کے اوپر اور اس پہ حکم کے مکتبہ فکر کی طرف سے لکھی گئیں اس میں قرآن ہے حدیث ہے آئمہ کے خطبات ہیں آئمہ کے حادیث ہیں کہ جو ہاں عقلی مباحث تو ہیں فلسفیانہ مباحث سے وہ چیزیں جو ہیں وہ خالی ہیں اس طرح سے شیعہ فکر میں گیا کہ یہ دو اس طرح کی روایتیں جو ہیں وہ چلتی ہمیں پتا نہیں فرسٹ کے لیے بھی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے خیال دس پندرہ منٹ ہے بیس منٹ ہے واہ بہت اچھا پھر چائے کے وقے کے بعد آپ کے سما خراش کریں گے اچھا اس میں پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ جب ہم نے ذکر کیا بغداد کا مکتب اور کم کا مکتب اس میں جو آپ کو بڑے نام ملتے ہیں جنہوں نے عراقی مکتب کی اوپر لکھا شیعرہ اس کی بات کرنا جن میں نام ہمیں ملتے ہیں اسماعیلی اون کرتے ہیں اسنا شریفی اون کرتے ہیں فارابی کا نام ملتا ہے ابن سینا کا نام ملتا ہے اور دیگر لوگوں کے آپ دیکھیں ابن مسکرائے کا نام ملتا ہے عجیب بات ہے فرابی المدینت الفاظ لکھتے ہیں جو آج بھی ایک اہم کتاب جو ہے سیاسی جاتی علم سیاسیات میں اچھا وہ لکھتے ہیں احسالعلوم جس میں وہ علوم کی کرتے कیٹر, کرتے ہیں اور بھی مثالیں دے سکتے ہیں لیکن ان دو کتابوں کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں आ, فیلو نے جن لوگوں کو متاثر کیا اس میں بڑے جو فلسفی یونانی ہیں ان میں آ... پلاٹینزم تو آ رہا تھا جس کا وہ خود بھی شکار رہا اس کے بعد نہیں پلاٹینزم آیا کہ جو پلوٹینس جس کا بنی تھا اس کا شاگرد آ... جس کو فرفریوس عربی کتابوں میں لکھا جاتا ہے اور ایمونیا سکا لوگ جو تھے انہوں نے اس کو اس کے کام کو انیاس جو کہلاتے ہیں اس کو مرتب کیا اس کو چون نقویا کے ٹریٹائز ہیں کہ جو اسے منسوب ہیں آ... پرفیری نے اس کو لکھا ہے. وہ آپ پڑھا. وہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو پلیٹونزم تھا اس کو اس میں فلسفے کے ساتھ مسٹسزم کی یا اسپریچوزم کی جو امیلگمیشن ہے وہ سب سے پہلے ہم کو مکمل طور پہ سسٹمیٹیکلی انیئرز میں ہمیں ملتی ہے پولیٹینس میں ملتی ہے اور پلوٹینس کا جو فلسفہ ہے وہ اتنا سیلمٹک ثابت ہوا کہ سبھی اس سے متاثر ہو یونان کے فلسفے بھی متاثر ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جو ہمیں پلاٹینزم اور نی پلاٹینزم کے درمیان جو دو سدیوں کا فاصلہ ہے دو میں پلوٹینس کا انتقال ہوا ہے تو وہ زمانہ وہ ہے کہ پوری عیسائیت عیسائی علم کلام یہودیت یہودی علم کلام اور آپ کا جو ٹریڈیشن ہے آپ کا ٹریڈیشن وہ پوری کی پوری پلٹ جاتی ہے سب پلوٹینس کی طرف پلٹتے ہیں یعنی ہم یہ ایسا کریں گے کہ اگر آپ مسلم علم کلام کو بھی انڈیا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ پلوٹینس کو سمجھے بغیر نہیں سمجھ سکتے یا عیسائی علم کلام کو اور ان کی ڈینومینیشن ان کی تھیلوجی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پلوٹینس کے بغیر نہیں سمجھ سکتے پلوٹینس کے بارے میں اس کے شاگردوں کا کہنا ہے کہ وہ اس نے چار مرتبہ ملک اسلام آباد کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ کا جلوہ بھی جو گاڈ وہ اپنے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جلوہ بھی اس نے چار دفعہ حاصل کیا تو وہ ایک بہت بڑی روحانی شخصیت ہے جس نے پروٹینز کو یعنی افلاطونت کو ایک نئی شکل اور نئی جیت دی ایسی باتیں ہمیشہ مذہبی طبقے کے لیے فائدہ مند ہوتی کہ وہ اس کو اس میں اپنی دلائل بھی دکھتا ہے اور اپنا تحفظ بھی دکھتا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ اس نے جن چیزوں کی, کی مشہور پڑھیں اور پھر آپ کو پڑھیں اس کی کنفیشن آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ پورا, تا, پورا کا پورا پروٹینس کا نیو پروٹنزم ہے اور اس کے تحت جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اس نے لیٹن میں ساری کی ساری جو کرتے ہیں اور پھر آپ پڑھتے ہیں اسے فرآبی کی المدینت الفاظ کو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عربی میں خلاصہ ہے اس کتاب کا کہ جو اس نے لکھی تھی نے لکھے نے لکھی تھی جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور بلائل کی بات کرتے ہیں تو اس میں بڑی عجیب بات آتی ہے ہم. کہ دلچسپ بات یہ آتی ہے کہ اب المدینت الفاظ کے ساتھ دوسری کتاب کے احساس علوم کا جو بات کی تھی ہم نے اگر آپ کیٹیگریز پڑھیں پلیٹو کی بک پڑھیں کیٹیگریز تو اس میں آپ کو وہ سارے مباحث اسی طرح سے مل جائیں گے کہیں لگتا ہے کہ جہاں فارابی نے سمجھنے میں غلطی کی ہے یا وہ کیا ہے وہ کچھ کہتا ہے یا یہ یہ ایک ہے فارابی نے ادھر جس طرح بھی مان لے تو چیزیں متاثر کر دیتی اب ایک جو خاص بات آتی ہے وہ یہ کہ جو آپ کو ہمیں جنوبتی ہے کہ غزالی صاحب فلسفے کے خلاف لکھتے ہیں کہافت الفلاسہ اور اس میں وہ تنقید کرتے ہیں پوری کی پوری ابن سینا پہ اور فارابی وغیرہ پہ, پہ کیا فارابی نے ابن سینا نے گریک لینگویج میں یونانی فلسفیوں کو ارستوں کو اور پڑھا تھا کیا وہ پڑھ سکتے تھے نہیں تھے کچھ چیزیں ایک کتاب جس کا ترجمہ ہوا رستوں کے نام سے کتاب ہے وہ رستوں کی تین ہی وہ بعد میں پتہ لگا کہ کس کی ایک جا وہ سوڈو بک تھی وہ تو بات یہ کہ ان چیزوں پر لوگوں نے یونانی کے تحت اپنا فلسفہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی اپنے رشد اسپین میں تھے وہ یونانی زبان جانتے تھے یونانی سے ترجمہ کر رہے تھے رستوں کا شرح لکھ رہے تھے انہوں نے تحفہ لکھی اور انہوں نے اس میں یہ کہا ان شارٹ کہ بھائی آپ کی تنقید فرابی وغیرہ پہ ہے فلسفہ رستوں پہ یہ آپ کی تنقید نہیں ہے کیونکہ اس نے وہ باتیں کہیں نہیں ہیں کہ جو انہوں نے سمجھی اور اپنے طور کے اوپر اس کو آگے بیان کیا یہاں سے فلسفہ اور دین میں گویا کہ ایک لڑائی کا آغاز ہوتا ہے ورنہ آپ میمنائت کا فلسفہ دیکھ لیں اور اس سے پہلے آپ اگر مدراش دیکھتے ہیں جو تشریحی کتابیں ہیں اس کی اپنے بائبل کی اس میں جو فلسفہ اور وہ ساری چیزیں کلام بیان کیے گئے وہ سارے مباحث آپ کو مسلمانوں کے وہاں آپ کو مل جائیں گے اور اس سے کوئی فرقہ کوئی مطلب جو ہے وہ مستثنا نہیں ہے وہ شیوں میں بھی اسی صورت سے ہیں اور اشارہ میں بھی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں مباحث کی صورت میں اور متذلہ تو اس کی گویا کی سب سے بڑی حانی تھی ہی تو یہاں پہ یہاں پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو اب اگر ہم یہاں کچھ شی حضرات بھی ہوں گے کم از کم ایک سے تو واقف ہیں یہاں زراعت ان کے لیے شاید ان کے لیے شاید یہ بات ہزم کرنے کے لیے مشکل ہو لیکن یہ کیا ہے حقیقت یہی ہے کہ جو عراق کا اسکول ہے وہ چاہے فقہ کا اسکول ہو چاہے اصول کا اور چاہے کلام کا جن لوگوں نے علامہ اہلی وغیرہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں شرح باب ہادی وغیرہ اس میں آپ کو وہ عقلیت اسی صورت سے مل جائے گی جسے متضلع کیوں نہیں گو یا ان ادر ورڈس آپ کو جو یونانی فلسفہ اور منہج ہے بحث کا اور منطق کے جو وہ ہے وہ سب کا سب اسی صورت سے مل جائے گا کہ جیسا متضلہ کے وہاں آپ کو ملتا ہے اچھا متضلہ میں بھی یہ بحثیں جو ہیں یہ اسلن جو پیدا ہوئی ہیں تو وہ اہل بیت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں یہ بھی ایک آ, کہنا چاہیے کپڑی ڈگری ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے محمد ابن حنفیہ ٹھیک ہے جو کربلا ننگ ہے اب اس کے وجود بہت ساری بیم کی جاتی ہیں کربلا ننگ ہے بحرال الشید نہیں وہ موجود تھے اور ان کا اپنا ایک حلقۂ دست تھا محمد کا. ان کے بیٹے ابو ہاشم یہ واصل بن اطار جو پہلا متضل سمجھا جاتا ہے اس کے استاد تھے دونوں باپ بھی اور بیٹے پھر ان کے بیٹے ابراہیم واصل بن اطار بھی ان کے شاگرد اور پھر اس کے بعد وہ جو نظام وغیرہ سارے ملتے ہیں کہ جو ان کے شاگرد ہیں تو وہ دو تین چار پشتوں میں اہل بیت کی وہ جو شاخ ہے محمد محمدی والی وہ اسی سے انسپائر ہو کے اور انہیں لے کر اور وہ چلتے گئے یہاں تک کہ متضلہ بطور اسکول کے اور اگر آپ تھوڑا سا غور کیچی تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جب نے کہا کہ حضرت علی جس جگہ تھے وہاں تو یہ فلسفیانہ بحثیں ہیں اور یہ ساری چل رہی تھیں لیکن حضرت علی کے اس میں نہیں نظر آتا لیکن پھر اہل بیت کے وہاں دوسری شاخوں میں زیدیہ میں بھی یہ نظر آتا ہے اسماعیلیہ میں بہت زیادہ نظر آتا ہے اور یہ جو محمد ابن ابنفیہ کی شاخ ہے جسے جس پھر متزل تشکیل پاتے ہیں ان میں وہ علم کلام دے یا فلسفہ وہ چیزیں ہیں وہ اس راہ سے ٹرکل ڈاؤن ہوئی مذہبی اہل بیگ میں اور جب بغداد پہنچتی ہیں یہ ساری چیزیں اور وہ ہوتا ہے تو فرشیا جب استطلاع شروع کرتے ہیں شیخ مفید مرتدہ علی ودا والا گروپ اور یہ سب تو وہ پھر ان سے پھر بھرپور استفادہ کرتے ہیں یہ تو ہمارا ہی مال تھا مرتدہ اپنے نام سے پیش کر ہیں تو اس طرح سے ہم نے ایک کچھ لنکس آپ کے سامنے اس کی یہ بتایا کہ ان کو پیچھے سے ہم کہاں سے ٹریس کر سکتے ہیں اور اگر مسلم علم کلام کو سمجھنا ہے تو پلوٹینس کا اور فرفیورس کا ان سب کا مطالعہ ضروری ہے کیونکہ عیسائی یہودی علم کلام میں مناظ کی ساری میسیج ہیں مدراج کے ساری میسیج ہیں وہ انہی ان کے اوپر مبنی ہیں وہ بھی آپ کی سمجھ میں آتی جاتی ہیں کہ مسلمانوں کے مبائل سے وہ بھی سمجھ میں آتے جاتے ہیں اب اشیاء علم کلام کا دوسرا حصہ ہے وہ چائے کے بعد میں خیال ہے پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ پھر تسلطل سے بات جاری رہے ویک میں اور کوئی سوال ابھی دس منٹ ہیں فرم بنیادی طور کے اوپر اسکندریا میں جو یہودیت چل رہی تھی اور وہاں کے مدارس میں تو دیکھیں علم اور فکر کبھی ٹھہرتی نہیں وہ ہمیشہ آگے بڑھتی ہے ڈائنمک ہوتی ہے کیونکہ زمانہ ڈائنمک ہے نہ آپ علوم اسلامیہ میں سے کسی کو وہ کر سکتے ہیں سٹیگنٹ منجمت کر سکتے ہیں یہ علی بات ہے کہ آپ ارتداد کا حکم لگا کے لوگوں کو کرتے ہیں جو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے بھی کیا آ, سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ علمی دنیا میں ہیرے نام کوئی چیز نہیں ہے جب فیلوں نے اس کے بخس خاص طور پہ بک آف جینیسس کی اس نے وہ کی تو کیونکہ اس میں تخلیق کائنات سے متعلق بیسے ہیں بک آف جینیسس ہی تخلیقی کائنات سے متعلق اور اس کے بارے میں پہلے سے جو نظریات چلے آ رہے تھے اسٹریکس کے اور پیتھگورین نظموں اور نظم اس سے پہلے تیلیس کا فلسفہ اور اس نے ان کو سامنے رکھ کے ان چیزوں کو انٹرپریٹ کیا تو یونانی خوش کے ہم سے استفادہ کرنا یہودی خوش کے ہمارے لیے دلائل جیمیہ ہونے اور یہاں پہ ایک خاص بات بھی عز کریں کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو پہلا خطبہ ہے اس کا دوسرا جز جو تخلیق کائنات سے متعلق ہے اب وہ ہمارا خیال ہے ہماری اس پہ کوئی صدر میں لیکن یہ کہ وہ تخلیق کائنات کا پورا کا پورا جو بیان ہے وہ پورا یونانی جو, جو تصور جو ہے وہ اسے لیا گیا اب حضرت علی نے اس کو بیان فرمایا ہے یا ان سے منصوب کر دیا گیا ہے کہ یہ ایک بالکل دیگر بحث ہے کیونکہ حضرت علی کہ وہاں دو... کہیں اور پہ اس قسم کی کاسمولوجی جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی لیکن یہ اثر ہے وہاں عراق میں ہونے کی... ہونے کا. سر, اسی سے جو جہاں دلیل دیتے ہیں مسلمان تو چھپ ہو جاتے ہیں کال اللہ کالا رسول اس سے بڑی یقلی دل والے کسرا باقی بنیادی طور کے اوپر جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں کلاسیکل دور کی اس میں ایسے مناظرے تو ضرور ملتے ہیں لیکن ایک آج مثال کے علاوہ کہیں یہ جملہ درج نہیں ہے کہ وہ کنورٹ ہو گئے مناظرہ کیا ملد نے مناظر کی امام ڈاکٹر صادق محمد باقر امام علی رضا ان سے ملدین کے مناظر ہیں موجود لیکن کہیں آخر میں یہ نہیں آتا کہ اس نے پھر اسلام کو قبول کر لیا وہ کیا اور چلا گیا اسی طرح سے جو مسیح حضرات ہیں ان میں بھی بیشتر کا اسی طرح کا ذکر ملتا ہے قبول کر لینے والی بات جو ہے ڈاکیومینٹیڈ نہیں Uh, بہت ساری سورسز ہیں سب سے زیادہ مثلاً امام با امام رضا علیہ السلام کے جمعات ہیں وہ شیخ سدوق کی ایک کتاب ہے اویون اخبار رضا زخیم جلد میں اس میں مل جائیں گے امام مسکام کے جو مناظر ہیں وہ امام مسلام مسکاظم جو ہے تین جلدوں میں اس کی دوسری جلد جو ہے وہ ان میں ہے اور امام جاقے صادق کے پوری بائیس جلدیں موجود ہیں امام باقر کے سات جلدیں موجود ہیں ان میں ایک جلد اس کے علاوہ ایک کتاب ہے تبرسی کے الحتجاج الحتجاج ہمارے وہاں تو باہر نکل کر کرنے اور پتھر مارنے ہو تھے یعنی دلائل دے کر کوئی بات کرنا وہ الحتجاج کی صنف ہے تو اس پہ پوری کتاب احتجاجات کے اوپر پوری پوری کتابیں موجود ہیں اور علامہ ملد نے اپنے ایس میں جب بہار کو مرتب کرنا شروع ہے تو دو جلدیں ہیں الحتجاج کے نام سے انہوں نے بھی اس میں محسوس کیا تو مل جائیں گے جا آپ جو شی بات کریں جو بغداد میں وجود میں آیا اور اس میں عقلی مباحث جاری تھے وہ تھا جو کم کا تھا وہ قال اللہ کالا رسول امام صادق وہ اس کے اوپر مبنی تھا ٹھیک ہے وہاں یہ مباحث جو تھے وہ وجود نہیں رکھتے تھے چنانچہ جو اصول الفق مرتب ہوئے بغداد کے سکول میں وہ سکسک سب جیسے الوداع فلسول شخصی کی یا اور کتابیں وہ آپ لیں گے تو آپ اس میں یا حلے کا مدرسہ ہے جیسے علامہ احلّیہ محتقلی اور فران مثالیں ہیں ان میں آپ کو جو اصول الفق ہے وہ منطق یونانی کے اوپر مبنی نظر آئے گی اچھا یہ اصول الفق اہل سنت میں بھی منطق یونانی پہ ہی بیس کرتے ہیں ایسا نہیں کہ وہاں کوئی کو ایکسیپشن ہے اور اسی صورت سے جو علم کلام ہے اس میں آپ کو عقل کے ساتھ ساتھ فلسفے کی آمیزش جے ملے گی اسی صورت سے جب مثلا ایون باب و میں جب یہ بحث ہوتی ہے کہ پانی مضاف ہو کے جے متاہر نہیں رہتا ہے نفاق کرنے والا نہیں رہتا تو اس کی کیا عقلی دلال ہے اس کے اوپر بھی بحث تو عقلی ہیں پانی کو مضاف ثابت کرنا یا اس کو تائر ثابت کرنا یہ بھی ایک مطلب بحث ہے تو یہ ساری بحثیں بغداد کے مکتب میں عقلی ہیں اعلی اللہ وقال رسول ہے لیکن اس میں عقل کا استعمال ہے قم میں صرف نقل ہے یعنی نقلی نقل, علوم میں نقل یا کے اوپر اس کا انحصار ہے یہ بات علیحدہ ہے کہ بعد میں کچھ حضرات کے ذریعے سے ایران میں جو شیئر سکول تھا اس پہ بھی یونانی فلسفی کے اس کے اثرات ہیں وہ ابھی ہم ان جو دوسرا شروع کریں گے بعد گفتگو شروع کریں گے تو اس میں آس بہت شکریہ آپ نے اور یہ بھی خوشی ہے استعمال تو یہ شمار ہوگی آپ کیا جوانی ہے اس میں بھی اس طرح کی تین کہ روحانی چیزیں یا وہ بالکل رزالانہ دیکھیے جو معلومات تاریخ ہے علوم کی اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو پری سپوزیشنس کے بغیر شروع ہوئی پہلے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو مفروضات مانا جاتا ہے پھر وہ چلتے ہیں جیسے آج ہم کسی سے حساب سے یہ کہہ لیتے کہ انہوں نے ہم سے پوچھا ڈاکٹر صاحب کہ علم کی کیا تعریف ہے تو ہم نے ان سے عرض کی کہ جو کچھ ہم نہیں جانتے وہ علم ہے ہم تو یہ تعریف سنتے آئے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جتنا ہم جانتے ہیں یعنی نو انسانی جتنا جانتی ہے وہ اس کے مقابلے میں ایک چنے کے برابر جتنا وہ نہیں تو جو نہیں جانتے وہ علم ہے اس کے دریافت کا ہی تو نام ہے کہ آپ علم آگے بڑھتے چلے جا یہی تو علم ہے کہ اس نا دریافت کو دریافت جیسے ہم نے اس کی کیتھیلیز ہے یا پتاگر ہے پتاگر کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ بہت بڑا روحانی آدمی تھا اور اس کے تعلقات اللہ تعالیٰ سے براہ راست تھے جیسے کسی ہمارے گاؤں کے پیر کے ہوتے ہیں آ, وہ تعلقات ہوتے ہیں جو کسی نبی کے بھی نہیں ہوتے نوزب اللہ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں اور انہی نظریات کے اوپر ہی بات کی جاتی ہے تو وہ پھر علم جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے یونانی علم بھی نیچر میں کے اسٹڈی میں جیسا نے اس کی کہ تھیلس نے یہ سب چیزیں پیش کی اس کے بعد کتھاگر سے پھر پریفکیٹ فلاسفی میں کافی نام آتے ہیں جو اگر اگرستو اپنے ڈائلاگ نہ لکھتا تو ہم لوگ واقف بھی نہیں ہوتے اور یہ تو ابھی ہم نے لنک جوڑا جوڑ کے بتایا ہی نہیں کہ ان کے اوپر یہ جو ہیں آپ کے فلسطین اور یہ سب تہذیبیں ہیں ان کے اثرات اس کے اوپر کیا تھے وہ تو ابھی ایک علیحدہ گفتگو اور ایک علیحدہ بحث ہے یا یونان کی جو میتھولوجی ہے جس کو مائتولوجی کہتے ہیں وہ دراصل ایک علم ہے وہ وہ پریسپوزیشنز ہیں کہ جن کو بلیو بنایا گیا اور پھر ان پہ کام ہوا تو پھر مذہب سائنس ساری چیزیں جو ہیں وہ وجود نہیں وہ ذرا علم بتاتے ذرا علم ہم نے بتاتا ہے تو ایک تو یہی جو فلسفہ بالکل آزادی شرح ہے تو لیکن اس پہ پوزیشن بھی تو اس پہ تھوڑا سا سید حسین نسر نے جو کتاب لکھی ہے اس میں وہ شروع میں وہ اسی طرح زیادہ ترکیب کرتے ہیں کہ یہ جو بنایا گیا ہے کہ جو جانے کے پاس ہے یہاں سے فنس رہے تو وہ مذہب سے, سے یہ مدیبت سے بالکل خالی ان دونوں میں فرق ہے اچھا پہلے اگر ہم پھر آپ کے پہلے سوال پہ چلی جائیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا یونانی فکر کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر بات کرنی پڑی کہ یونانی تاریخ کو اور فکر کو ہم لوگ جو جانتے ہیں تو وہ میتھولوجی کے حوالے سے جانتے ہیں اچھا اس وقت اس کے پیرالل میتھولوجیز بھی چل رہی تھیں جیسے یونان کے ذریعے رومن میتھولوجی تھی لیکن ویگلونین مائتولوجی جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف تھی اور ایجپشن میتھولوجی اس سے بھی زیادہ علیحدہ ایک چیز ہے اور پھر جب آپ یہاں ہند میں آ جاتے ہیں تو وہ آرینس کی اور اس سے پہلے کہ یہ مائتھولوجی علی گڑھ ہے مائتولوجی کہاں سے وجود میں آتی ہے مائتالوجی وجود میں یہ آتی ہے کہ انسان اپنے کو ایک جگہ محسوس کرتا ہے جیسے آپ کے آنکھ پہ ہماری آنکھ پہ پٹی باندھ کے کچھ لوگ لے جائیں اور پھر ایک جگہ چھوڑ دیں اور پھر وہاں آپ یہ جی سوچتے ہیں کہ میں کہاں آ میرے لانے کا مقصد کیا تھا اور کون لوگ مجھ کو لے کر آئے لے کر آئے ٹھیک ہے جب آپ کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو عقل انسانی میں بھی شروع میں جب اس نے سوچنا شروع کیا تو یہی سوالات تھے میں کون ہوں میں کہاں ہوں یہ میرے یہاں وہ کیا ہے یہ کیسے سب کچھ آ وجود میں اب اس کے جب اس نے جوابات دینے شروع کیے تو اس سے مائتولوجی جو ہے وہ وجود میں اس نے کچھ خدا فرض کیے کچھ بینس فرض گئے کچھ کیا پھر ان کے کچھ ریپریزنٹیوز تھے وہ زمین پہ اٹھے پھر ان کو کمیونیکیشن کی ضرورت ہوئی کہ یہ جو یہاں ریپرزینٹیوز ہیں جو بادشاہوں نے اپنے کو بنایا ضلع سبانی وہ ان کی کمیونکشن ان سے کیسے ہوتی ہے تو اس کے بھی ذرائع انہوں نے پیدا کیا اور اس میں یہ ہے کہ جیسے بیشتر میتھولوجیز میں یہ ملتی ہے کہ ملتا ہے ہم کو کہ وہ جو تھے ان کا راست تو تھا جیسے ہمورابی کو آپ دیکھتے ہیں تو ہمورابی کو آپ اگر دیکھیں کہ اس کا قانون دیتے ہوئے دکھلایا گیا ہے ایک پلیک کے اوپر تو وہی صورت سے جیسے ٹین کمانڈمنٹس ہیں وہ عظرت علیہ السلام کو دیکھ کہ وہ اوپر سے وہ یوں کر کے دی جائے ہمور ہمورابی کو کہ یہ بالا بالائی قانون ہے اور یہ تو تمہیں ماننا ضروری ہے کیونکہ تم مخلوق ہو اسی صورت اب وہ حضرت السلام کو یوں دی گئی ہیں یا یوں دی گئی ہیں اس سے بحث نہیں ہے بحث یہی ہے کہ وہ اوپر سے وہ آیا. اوپر سے وہ چیز آئی. پرانے مجید جو اوپر سے نازل ہوا تو ایک بیاونڈ کاسبس ایک وجود کو ماننا کہ جو کائنات کو چلا رہا ہے اس کی مختلف شکلیں اور ابتدائی شکل اس کی وہ ملتی ہے کہ جو میتھولوجیز yeah. میں ان میتھولوجیز کو پروو کرتے ہوئے یا ان پروو کرتے ہوئے جو تحقیقات کی جاتی ہیں وہ کبھی فلسفہ بن گئی کسی ایک میں کسی ایک میں وہ اسپیکولیٹو سائنس بن گئی کسی اس میں وہ ہمارے وہاں کے وہ ایک پریکٹیکل اور پراٹمیٹک اپروچ ہے وہ بن گئی کائنات کے بارے میں اس کے بعد کو ڈسکس کرتے ہیں فلسفہ ڈسکس نہیں کرتا گیا جی، کائنات کیسے موجود میں ایک وقت تھا کہ فلسفہ کا سارا ضوری زو اس پہ تھا حسین نسر صاحب نے جو بات کی ہے اور پھر انہوں نے نالج اینڈ دا سیکرٹ کی جو بات کی ہے اس میں وہ ہے ہی کہ کیونکہ وہ تصوف کی راہ سے فلسفے کو بھی دیکھتے ہیں تصوف کی راہ سے سائنس کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ ایک سپرلیٹو جو بات ہے آ, اس کو گیا کہ وہ مانتے ہیں اور یہ ہائپس وہ ہے جس کو لوگ حقیقت سمجھتے ہیں کسی کے لیے حقیقت ہے کہ جو اول وقت سے جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا تو وہ اسی صورت سے چلا رہا ہے اور وہ پلی جو آگے لے کر علوم کو چلتی ہیں انسان اسی کو سوچتا ہے اسی کو پروف کرنا چاہتا ہے یا ریز کرتا ہے دوسری جو آپ نے بات فرمائی کہ جو اصولی اور اخباری جو ہیں ان کی جو بحث ہے وہ اسی صورت سے لے ایک حد تک ہاں اس لیے کہ علم الاصول پورے کے پورا جو ہے وہ منطق کے اوپر اس کی بنیاد منطق یونان کے اوپر اور اس کی تھوڑی سی ریفائن شکل ہے اب یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ دیں کہ کچھ حضرات نے شہد البین تعمیہ کو پڑھا ہو ان کی کتاب حرد المنطقی اور پھر ایک ہے ان کے نام در و تعارے جس میں منتقر اور مزیدار بات یہ کہ منتقر سے یہ چیزیں یہ تھا اور علم الحدیث میں آپ کو پتا ہے کہ اس کے جو حدیث کو چیک کرنے کے جو ہیں سند اور متن کے بحث وہ اس میں الحمدللہ بیشتر مدارس نے درائد کا جو پہلو ہے اس کو نظر انداز کر دیا اس کے اوپر پوری اترتی ہو اس پہ صنعت جو ہے وہ اس کی وہ ہو یا کسی ایسی کتاب کے اندر وہ موجود ہو چاہے غیر اخلیبات ہو کہ جس کو اصول کتاب ہے کتاب الباری میں مانا جاتا ہے لیکن کیونکہ حدیث اس میں موجود ہے لہٰذا اس کے لیے بس ایک مثال دیتے ہیں اور اس میں جیسے بخاری شریف میں ہی حدیث موجود ہے کہ آئے حضر کے پیسے ہو آئے اور انہوں نے کہا کہ یار صلی اللہ میں نے دیکھا کہ جنگل میں ایک بندریا تھی اس کے بہت سارے بندر جو تھے وہ موجود تھے اور اس کو وہ رجم کر رہے تھے کیونکہ اس نے بتکاری کی تھی بندریا نے بتکاری کی اب وہ صحیح بخاری میں تو نقل ہو گئی اور یہ کسی نے نہیں سوچا کہ جو جانور ہیں وہ اس کے مکلف بھی نہیں ہے اور بندریا پہ تھے بندر کا تھا وہ رزم کرنے والا میں شامل تھا یہ کیا تھا تو اس قسم کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو درائد پہ نہیں پوری اترتی تو ہمارے وہاں بھی مضامیہ حدیث میں ہر ہاں طرف یہ حال ہے کہ درائد کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور وہ جو ہے اور قرآن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بے شمار واقع پر اور جو تشریح منقول ہے اس تشریح کو کہہ دیا گیا کہ قرآن میں آیا ضرور ہے لیکن اس کے ماننے یہی ہیں کہ جو اس حدیث میں جس کو ہم صحیح مانتے ہیں اس میں تو اس نے بڑی ڈیکٹ ہونی جائے اوپے تک ہے وہ پیدا کر اب تک ہم نے جو گفتگو کی اس میں زیادہ کوشش ہماری یہ تھی کہ یونانی فلسفہ اور اس کے مباحث خاص طور پہ پلوٹینس جس نے گیا مسٹسزم کو اور فلاسفی کو ملا کے بیان کیا وہ کس طرح سے پینٹریٹ ہوئی یہودی ٹریڈیشن میں اور کرسچن ٹریڈیشن میں اور پھر وہ اسلام میں کن راہوں سے آئی اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی اور پھر یہ بات ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ جہاں تک شیعہ ٹریڈیشن کا تعلق ہے تو اس میں ایک تو اماموں کی ٹریڈیشن ہے کہ جس میں اقلیت جو ہے اس کا تو پتہ چلتا ہے لیکن یونانی اس کا پتہ نہیں چلتا وہ موجود نہیں لیکن ان کے شادردوں نے اس میتھڈ کو اپنایا اور وہاں پھر جو پالیمکس جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے مناظرت ڈیولپ ہوا ہے اس میں ہمیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں وہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا آز کے شیعوں میں دو اسکول قائم ہو جاتے ہیں ایک وغداد کا اسکول ہے کہ جو فلسفے پہ ہے اور اس پہ چلتا ہے اور دوسرا اسکول قوم کا ہے کہ جو ٹریڈیشنل ایک اس میں جس کی گروتھ ہوتی ہے اس وقت جس امر پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ زیادہ کل کے اس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے ہم نے جو اردو میں خاص طور پر کتابیں دیکھی عربی کتابوں میں بھی کم اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ غزالی کی فلسفے پہ تنقید کے بعد جب فلسفے کی تدریس کافی حد تک رک گئی اور خاص طور کے اوپر بعض اساتین علم جن کو سمجھا جاتا ہے کہا جاتا ہے انہوں نے اس کی تدریس کی مخالفت کی تو ساتھ ہی ساتھ ایک پیرالل اسکول ڈیولپ ہو رہا تھا جہاں یہ چیزیں مضبوط ہو رہی تھیں وہ ابن رشت کا اسکول تھا جہاں ابن رشد کا نام ملتا ہے ابن بادا کا نام ملتا ہے ابن طفیل کا نام ملتا ہے بہت سارے فلاسفیوں کے نام ملتے ہیں اور یہ لوگ جانتے تھے بنیادی طور کے اوپر جونانی زبان کو فلسفے کو اچھی طرح سمجھ سکتے تھے اسکندریہ کا جو عربی لٹریچر تھا وہ بھی کم نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ بلا تکلف عربی لکھتا لکھتے اور بولتے تھے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ عربی اسکرپٹ میں لکھتے تھے عربی میں نہیں لکھتے تھے وہ جنانی ہوتی تھی وہ سائرک ہوتی تھی لیکن اس کی جو اسکرپٹ ہے اس کا وہ عربی واٹر تھا جیسے ترکی جب تک کہ وہاں بین نہیں کی گئی اور ترکی کا نیا رسم و نہیں ہوا جب تک آپ کتابیں دیکھیں مدلۃ الاحکام دیکھ لیں اور دوسری وہ عربی اسکرپٹ میں ہیں لیکن ہیں ترکی میں ٹھیک ہے تو یہ صورتحال تھی جو اسکندریہ اور شام وغیرہ میں چیزیں تھیں لیکن اسپین میں جو چیز ڈیولپ ہوئی ہے وہ ہوا وہ پورا کا پورا کہنا چاہیے کہ آ, یہودی انفلوئنس اور اس کے تحت ہی تھا اور یہ اتنے روس جو ہیں آ, وہ براہ راست یونانی زبان سے گریک لینگویج سے ترجمہ کرتے تو بعض وہ رسالے جو تاریخی طور پہ اس دور تک سارک زبان میں تھے آ, اور دوسری کسی زبان میں نہیں تھے وہ بھی ہمیں ترجمہ ہوئے اس دور میں ملتے ہیں مختلف لوگ وہاں دیکھیں فلسفے کا ایک اور رجحان جو ابن تفیل کے وہاں جیسے نظر آتا ہے ہمارے وہاں وہ یہ کہ نیچر کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا بغیر اسکرپٹ کے وہ جو اس کی ایک مختصر سی کتاب ہے اور اس میں پھر اور بہت سی کتابیں لکھی کہ وہ ایک بچہ ہے جس کو اٹھا کے جنگلی جانور جو ہیں وہ جنگل میں لے جاتے ہیں پھر وہ وہیں پلا بڑا, بڑا ہوا وہ ہوا لیکن تھا انسان بنیادی طور کے اوپر تو وہ سوچنا سمجھنا ہے کہ صلاحیت وہ ساری تھی پھر وہ ایک جگہ بیٹھ کے وہ کائنات پہ اپنے پیسے پر غور کرنا شروع کرتا ہے اور وہ یہاں تک کہ میٹ ریئلٹی تک پہنچتا ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ وہی کوشش ہے کہ نیچر کے ذریعے سے ہم اگر غور کریں تو کلیولوجیکل جو آرگومنٹ ہے کہ کائنات کے نظم ضبط اور اس کو بیان کرتا ہے تو وہ آپ کو خدا تک لے کے جاتا ہے کریٹر گاڈ تک لے کے جاتا ہے کرتا ہے جس کو اس نے پلیٹو نے پھر بعد میں ایرسٹوٹل نے پرائم موور oh. اور اس کی جو تشریح کی تو وہ اسی عنوان سے کی تو اسپین میں جو یہ تحریک چل رہی تھی وہ آپ کے اس علاقے میں عقلی طور پہ کہنا چاہیے کہ مقبول نہیں ہوئی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ علاقہ اس سے ہمارے جو علماء تھے انہوں نے ابن رشد کی ایک ہی کتاب کو سب سے زیادہ اہمیت دی جو ان کی ودایت المشتحد ہے کہ جہاں وہ اختلاف فقا کو کرتے ہیں باقی عقلی مباحث میں آپ کو ہم کو تو خانوں میں نہافت ملے گی نہ رستوں کے ترجمے ملیں گے کوئی چیز آپ کو نہ اس کی شہروں کے ترجمے ملیں گے وہ چیزیں آپ کو اسپین کی نہیں ملتی ہیں وہ نہیں ہوتا تو اس کی طرف اتنا نہیں کیا گیا کیونکہ فلسفے کا ریوائیول اگر اس طرف ہوتا تو وہ پھر جو امام غزالی اور اس کے بعد ابن تیمیہ وغیرہ کی جو ساری کوششیں تھیں یہاں ان عقلی بحثوں کو روکنے کی وہ ساری کے ساری ختم ہو جاتے ہیں لہٰذا جو اسپینی فلسفہ ہے مسلمانوں کا جس کی بنیاد پھر وہی یونانی فلسفہ اور یہودی فلسفہ آتے ہے وہ چیزیں دب گئیں ختم ہو گئیں کافی حد تک ختم تو نہیں ہوگئیں کیونکہ وہ آوازیں آتی رہیں چلتی رہیں اور ایک بھی فہرست ہے ان مسلمانوں کی جنہوں نے وہاں رکیا اب جو چیز اس میں ذہن میں رکھنے کے ماخال سمجھنے کے جس سے ہم کرنٹ مسلم میں کلام کو بھی سمجھ سکتے ہیں پہلی چیز جس کو ہم عرض کریں گے وہ کچھ سو قدم پیچھے جا کر اگر قرآن مجید کا آرگومنٹ اگر قرآن مجید کا کی کوسمولوجی سمجھنا ہے پراپرلی تو سن سو عیسوی ہنڈریڈ ایٹی ای سے لے کر سکس ایڈ ایڈ ایڈ ای تک جو تھیولوجی uh, ڈیولپ ہوئی ہے کرسچنس میں اور اس کے جو مختلف اسکولس میں ڈیولپ ہوئی ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور یہ بات سمجھنا غلط ہے تاریخی طور پہ کہ جو اہل عرب تھے خاص طور پہ یہ حجاز کے لوگ اور مکے مدینہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ تو بالکل ہی بے بہرہ تھے وہ تو اپنے عہدے جاہلیت میں تھے اور انہیں دنیا کا کوئی پتہ نہیں تھا کچھ نہیں تھا صرف ایک اشارہ ہم کریں گے اور آگے پڑھیں گے کیونکہ اس کا تعلق ہے ان چیزوں کا وہ ہمارے جس بات کو ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس سے وہ یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ عربی میں انجیل لکھا کرتے تھے جو روایات میں آتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عربی میں انجیل نہیں لکھتے تھے دورات اسکرائب کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا اگر انجیل کرتے تھے انہیں الفاظ تک محدود رہیں انہیں الفاظ تک اگر محدود رہیں تو اس کا کیا مطلب ہے وہ عربی میں سب سے پہلے انجیل کب ترجمہ ہوئی پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے ورقہ بن نوفل نے نکینی ترجمہ اور عربی میں انجیل جو وہ لکھتے تھے تو وہ کس کے لیے لکھا کرتے تھے اگر ہم اس کو ٹریس بیک کریں کہ عربی میں انجیل کا ترجمہ ہوئی اور ان کے پاس جو نسخہ تھا جس کو وہ کیریسٹی میں پڑھتے تھے تو وہ نسخہ اس کے لیے کس کے لیے تیار کرتے تھے اخر اس کے لیے وجہ ہوگی نا وہ ان کا ذریعہ معاش تھا وقع ناول کا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا وہ بھی نہیں تو پیسکرائب تھے نسخہ نذیز تھے نسخے تیار کیا کرتے تھے تو اب یہ کتنا اہم کتنی اہم بات ہے کہ عربی میں اس وقت انجیل کا ترجمہ ہو چکا تھا جب ہم لاسٹ بائبل کو پڑھتے ہیں تو اس میں عربی کے ایک پیس کا ذکر ملتا ہے کہ جو ایکسکرویشن ملی یہ انجیل کا ایک پیس جو ہے وہ عربی میں ملا اور وہ وہاں کے نجران کی ایکسپریشن میں ادھر کے اس میں ملا ہے اچھا وہ پیس اس وقت موجودہ انجیل میں موجود نہیں ہے یعنی انگلش لیٹن اور دیگر جو اناجیل کے نسخے ہیں اس میں وہ موجود نہیں ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلق کوئی آٹھ سترہ جو ہیں وہ ہیں اس میں لیکن باقی جو انجیل ہے جو عربی میں تھی جس کے وقت بھی نوفل ترجمے ہیں وہ کیا کرتے تھے نقل کیا کرتے تھے نسخہ نویز تھے وہ انجیل کہاں گئی اور کس دور میں پہلے دفعہ ترجمہ ہوا کیا ہوا اس کا تو اس کا بھی ہمیں پتہ ہے جو لٹریری ہسٹری ہے عربیہ کی نکلسن کی طرف ہم نہیں اشارہ کر رہے اور بھی جو کتابیں اس پہ لکھی گئیں نکلسن اس کا ذکر نہیں کیا تو یمن بہت بڑا مرکز تھا عیسائیت کا اور یہودیت کا بھی اس کے ساتھ وہ بہت بڑا مرکز تھا اور یمن کی جو نسخے تھے وہ یمنی عربی میں تھے جو یمنی کہتے ہیں کہ اصل عربی تو ہماری ہے یہ اعجاز میں تو یہاں سے ٹریول کر کے گئی ہے ان کو عربی کا کیا پتہ تھا اصل عربی تو ہماری عربی تھی یمنی عربی تھی تو یمنی جو ہے اسکرپٹ اس کے کچھ نسخے جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں اور خود یعنی جو کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو کچھ پرانے مجید کے بھی ایسے پارے ملے یا سورے ملے ہیں یمن سے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے ہیں انہیں اس دومانے میں لکھے گئے جو بھی صاحبی آئے ہیں ہوں اور وہ پھر واپس گئے تو وہ وہاں اس کو لیتے چلے گئے لیکن اس کا رسم الخط جو ہے وہ موجودہ قرآن سے مختلف ہے ثابت اس سے جو اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مدینہ مکہ اور اس طرف کا یہ جو پورا علاقہ تھا اس میں اسکرپچرز بھی پڑھے جاتے تھے اسکولس بھی تھے اور اسکرپچرس بھی تھے جو دس ہوتا تھا وہ عربی زبان میں ہوا کرتا تھا تو جو اس سو سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وہ ہے پانچ سو ستر آپ کی پیدائش ہے اور چھ سو کچھ میں آپ کا انتقال ہوتا ہے چھ سو بیس چھ سو اکیس چھ سو بتیس تک ٹھیک ہے آپ کا انتقال چھ سو بتیس میں ہوتا ہے تو یہ جو چھ سو بتیس سال ہیں اس میں اگر ابتدائی سو سال کہ جب ہم نے اس کی کہ بائبل کی جو آخری کتاب لکھی گئی ہے تو وہ نائنٹی میں لکھی گئی بائبل کے موجودہ سکسٹی بکس میں بک آف ریویلیشن جو ہے جو جو جو جو جو جو جان کی, جان کی. تو اس کے بعد سو سال میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فکر کی اور تھیولوجی کی اور کاسمولوجی کی یہ ساری چیزیں جو پہلے سے چلی آ رہی تھی اس میں جو بھی ریفائنمنٹ ہوئی ہے وہ سب ہوا ہے وہ جب تک سمجھ میں نہیں آتا اس وقت تک قرآن مجید کی کاسمولوجی اور قرآن مجید کا جو آرگومنٹ ہے وہ بھی آپ کے کو سمجھنا مشکل ہوگا اس کو سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں آگے کی رائے جو ہے نا وہ نظر آتی ہیں اور یہاں پہ ایک جملہ مترزہ ہم کہتے چلے کہ جب تک ہم نے ببلکل میں پی ایچ ڈی نہیں کی تھی آدھا قرآن ہمارے لیے تھا قرآن مجید جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے جتنا بھی اس کے بعد اضافہ ہوا ہے وہ ببلیکل اسٹڈیز کے بعد ہوا ہے جو آج بھی ہماری جاری ہے الحمدللہ تو بات یہ ہے کہ تھاٹس کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آتے آتے جب ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں تو اب خالص جو تحریک چلتی ہے وہ اس پہ کہ بھئی متضلہ کو رد کر دیا جائے چاہے وہ شیعہ کی شکل میں ہوں شیوں میں وہ بحثیں ہوں چاہے خود متضلائز سے ہیں ان کی اپنی بحثیں ہوں ان کی کتابیں ہوں آج کتنی کتابیں ملتی ہیں متضلہ کی آپ مشکل سے ایک ریک جو ہے خود کی ریجنل بک سے ایک متضیجنل نہیں بھر پائیں گے ان اوسطے جو لکھی گی ان کے خلاف وہ بہت ساری ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ جب ختم ہونے لگی تو کیا عقلی روایت بھی مسلمانوں میں ختم ہونے لگی ایسا نہیں کہ عقلی روایت جو ہے وہ مسلمانوں میں ختم ہونے لگی اب اس کی طرف اگر جب ہم اشارہ کریں تو ہم یہ بات ارض کریں گے کہ ہم آج تو فلسفے میں چند اس کا کنڈس بہت چھوٹا کر کے ہم بات کرتے ہیں کہ فلسفہ یہ ہے اس زمانے میں علومِ اقلیہ میں فلکیات علم حیات اور ہندسہ اور ریاضیات اور الجبرا ساری چیزیں اس زمانے میں شامل تھیں اور اس کی جب آپ عقلی حسم کو آپ دیکھیں گے تو ان میں ان علوم سے استفادہ آپ کو ملے گا جیسے اگر آپ رسائل اخوان الصفیٰ کو آپ دیکھتے ہیں یا اسماعیلیوں کی راحت العقل کو آپ دیکھتے ہیں یا قاضی نعمان کی بعض کتابیں ہیں ان کے اوپر آپ کو نظر کرتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ ابھی ایک مقالہ آپ پڑھ رہے ہیں اخوان الصفا تو آپ یہ تو کوئی ریاضیات کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں پڑھیں گے تو وہاں استدلال جو ہے وہ جغرافیہ سے استدلال کر رہے ہیں اسے کر رہے ہیں زمین اور اس کے پہاڑوں کی اونچ نیچ سے اور دریاؤں کے اس سے تو اس طرح سے یہ مختلف علوم جو تھی یہ سب کے سب فلسفے کا جزتے ہیں یہاں تک کہ طب جو ہے وہ بھی فلسفے کا جز ہوا کرتی تھی تو طبی بحثوں میں آپ کو بولی سینا وینا کہ وہاں بھی اقلیات جو ہے وہ آپ کو واضح طور کے اوپر اخلیات جو ہے وہ مل جائے گی جیسے شفا میں ملتی ہے اسی طرح کے مباحث جو وہ وہاں مل جاتے ہیں دماغ دماغ کیسے کام پڑتا ہے اب آج ایک گرانڈ مدر نیورون جو ہے وہ اب جا کے ایک ہفتے پہلے دریافت تھا زمانے میں تو نہیں تھا لیکن ایک نسینا نے اس پہ بحث کی اپنی ارقان فطب میں کہ ایسی کیا وہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں گزر رہا ہوتا ہے یا خواب دکھتا ہے کہ وہ عمارتیں ہیں کہ جہاں وہ سوچتا ہے کہ میں کبھی تو میں گئی نہیں آ پھر یہ کہاں سے میرے خات میں آ گئی یہ کون سی جگہیں تھیں یہ کیا تھا تو اب یہ مدر جین نے یہ جو مدر نیرون ہے اس نے یہ بتایا گرینڈ مدر نیرون اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو جینیٹکلی انہیگیٹ کرتا ہے وہ آپ کے دادا پر نے انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کو اس لیے نظر آ رہی ہوتی ہیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ کے اس کا حصہ ہے کا ابن سینا نے اس کے اوپر بحث کی باقاعدہ کہ کیونکہ سلالت تین اور پھر اس کے بعد اور جو ویسے چلتی ہیں اس سے متعلق اسپرٹ سے اور چیزوں سے متعلق وہ کہتے ہیں یہ چیز کے ذریعے سے ٹرانسمٹ ہوتی ہیں تو جس طرح سے خصوصیات ٹرانسمٹ ہوتی ہیں اسی صورت سے دماغی جو وہ ہوتی ہیں فیکلٹیز وہ بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں اور باپ دادا کے افکار کو اور اس کو انسان جو ہے آگے لے کے چلتا ہے چاہے اس نے نہ بھی پڑھا ہو ان لوگوں کا وہ کہتے ہیں یہ تو پیدائشی انجینئر ہے حالانکہ اس نے کہیں انجینئرنگ نہیں پڑھی لیکن جو چیز دیتے ہیں اس کو وہ بنا لیتا ہے آج کے گرانڈ مدر جی نے بتایا کہ یہ ہے سینا نے بات کیا مطلب یہ لوگ جو تھے یہ اس علم کو یعنی فلسفے کو صرف یہاں تک محدود نہیں رکھتے تھے بلکہ اس میں اور علوم کو شامل کیا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے چنانچہ اگر ہم ابو یاقوب بلکندی سے لے کر اب لوگوں کے نام ہم لینا شروع کریں ابن زحراوی افنا فنا ان کی کتابیں آپ دیکھیں چاہے وہ پودوں کے خواص کے اوپر ہوں چاہے پھلوں کے خواص کے اوپر ہوں چاہے آنکھوں کے امراض کے اوپر ہوں آنکھوں کی بناوٹ کے اوپر ہو وہ سب وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس قسم کی بحثوں سے منگلو ہیں, ہیں اور انہیں کو فلسفی سمجھا جاتا تھا اور انہیں میں فلسفی بھی ان کے فلسفے پہ اور مطلب علیحدہ کتابیں کہ جو مندر عام پہ نہیں آتی ہوتی تو وہ ٹریڈیشن جو ہے وہ ہمیں عرب میں ابو یعقوب الکندی کو پہلا مسلم فلسفر باقاعدہ مسلم فلسفر مانا جاتا ہے اور اس کی کہانی یہ ہے یعنی جو تاریخ میں ہمیں ملتی ہے کہ اس نے امام نے حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مسجد کا معارضہ شروع کیا کچھ لکھنا شروع کیا اس نے تو امام نے بلایا اس کو یہ بات ہے سن کتنے سن تین سو تین سو انتیس سے ستر سال پہلے اگر تقریباً دوسری تیسری سدی گری کا میٹ دو سو پچاس پچاس کے بعد تو اس نے انہوں نے بلایا تھا کہ تم نے کیا لکھا ہے تو اس نے اپنی جو کمپوز کی بھی آیاتیں وہ تھا اس نے تو امام عصل نسکری علیہ وسلم نے اس کے اوپر سوالات شروع کیے اور اس پہ گیا کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مزید اپنی فضاد و بلاغت کے اعتبار سے اس کے اعتبار سے بہت کسی درجے پہ اور میرا کلام کچھ بھی نہیں تو اس نے پھاڑ دیا اور اس نے گویا اسلام کو قبول کر لیا اور ان کے اسلام کو قبول کیا تو شیعوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کہیں کہ وہ شیعہ ہو گیا ٹھیک ہے بجائے کہ قرآن کی اقانیت کو اس نے مان لیا تو وہ شیعہ ہو گیا ٹھیک ہے چنانچہ شیئر ٹریڈیشن میں پہلا فلسفی جو ہے وہ یعقوب کندی کو شمار کیا جاتا ہے تو اس طرح سے اب اگر یعقوب کندی ہندی کے وہ پڑھے سارا فلسفہ تو وہ اگین پھر وہی اسکندریہ اور اس کا جو فلسفہ ہے وہاں سے سارا کا سارا ماخوذ ہے اور وہی بحث ہیں جو اس میں وہ لے کر چلتے ہیں ایک جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ فلسفے میں جو روحانیت کا یعنی کلام میں جو روحانیت کا یا فلسفے میں جو روحانیت کا روحانیت کو ممزوج کیا گیا ہے اس کی وجہ سے مباحث کی اپروچ جو ہے کی طرف وہ بالکل تبدیل ہو گئی کیونکہ آپ کو پتا ہے روحانیت اور وہ جو ہے یہ بالکل ایک مختلف چیز ہے کہ جہاں صوفی جو ہے وہ کچھ بات کرتا ہے اپنے واردات کو بیان کرتا ہے وہ کرتا ہے اور دوسرا صوفی جو ہے وہ اپنی واردات بیان کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو تصوف کا جس میں انتزاج ہوتا ہے اور پھر وہ کلام میں آ کے ریفلیکٹ ہوتا ہے تو خاص طور پہ مسلم علم کلام اور اشری علم کلام دونوں میں بڑی تبدیلی آتی ہے کہ جو حکمت اشراق کے تحت تشکیل پانے لگتے ہیں بدقسمتی سے جیسا ہم لوگ ہم کل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھے میں صوبت میں یسرائے ڈاکٹر صاحب کے کافی دیر یہاں آتے آتے تو ہم لوگ وارف المعارف کے ترجمے میں بات کر رہے تھے کہ اب تک کوئی ایک ڈھنگ کا ترجمہ اور یہ پوجائے نہیں آ سکا اس لیے کہ اس کو سمجھنے والا چاہیے پھر ترجمہ کرنے والا چاہیے تو ووارف المعارف کو سمجھنا یا ابن عربی کو سمجھنا کوئی مذاق بات نہیں تو جو علم کلام اس دور میں اس کے بعد وجود میں آیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں جہاں اہل سنت میں اور اہل تشیح میں دونوں میں اس کی آمیزش ہوتی ہے تو تین عناصر ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے اگر ان کو آپ باقاعدگی سے پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے ایک ہسٹری کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے شروع کریں پیچھے کی طرف جائیں بعض اوقات اس سے زیادہ ریورس ہسٹری جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ یا آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور یہ تھاٹس کہاں سے آئیں گے کہاں سے آئیں گے کس طرح تو جب ہم ریورس ہسٹری کو پڑھتے ہیں اور پہنچتے ہیں یعنی شیئر ٹریڈیشن کی ہم بات کہ لیتے ہیں کہ جو ہمارا مین موضوع رکھا گیا سنی ٹریڈیشن بھی اس سے مختلف نہیں یعنی اگر ہم آخری نان فلسفی ٹریڈیشنل شیئرز میں امام خمینی کو مانے تو ان کی شریف خصوص الحکم جو ہے قیصری کے فصوص الحکم پہ اس کا حادثہ کیسری کی شرح اس میں ہمیں شہاب الدین سروردی اور ابن العربی اور ارستوں اور کئی کہیں کہیں کہیں ارستوں اور زیادہ تر افلطن اس کے حوالے جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں اور استدلال پورا کا پورا اسی فلسفہ اشراق کے اوپر ہے جو شہاب الدین وردی کا اور ابن عربی کے جو ایک واردات کا سلسلہ ہے وہ ہے اور خاص طور پہ جو وجود کی بحث ہے جس کے اوپر پہلے ہم نے انشاءاللہ کیا تھا کہ پلیٹو کے جو پیرول آف کے ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وجود دو ہوتے ایک خارجی اور ایک وہ تو ابن عربی سریان الوجود کے اوپر بات کرتے ہیں کہ تمام وجود کن فیکون سے وہ ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ہے اور اول وجود واجب الوجود وہ ہے تو باقی تمام موجودات میں وہ سریانے وجود ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ باقی جس کی سے وہ الوجود کا ایک نظریہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے وہی رستوں کا مسل اعلی والا جو نظریہ ہے وہی نظریہ ابن عربی کے وہاں اسلامی الفاظ میں اور پھر وہ بعد میں آ... آ, شیعہ فلسفیوں میں اور عشری فلسفیوں میں کہنا سنی فلسفی میں, میں نظر آتا ہے حکمت شاخ کے اس میں پھر ملا سے پہلے ہو گئے میر باقر داماد میر دا, باقر داماد کے بعد ملا صدرہ ملا صدرہ کے بعد بڑا نام اللہ حدیث سبزواری اور ملا عادی سبزواری کے بعد پھر جو نام آپ لیتے جائیے مصباح یا صاحب اور کا نام آپ لے لیں امام خمینی کا نام لے لیں مرتزہ متحرک کی جو شرح منظومۂ عادی ہے پورا کا پورا نیپلوٹا پورا کا پورا اتنے عربی ہے. پورا پورا آپ کو وہی فلسفہ جو نا وہ نظر آئے گا اور اسی صورت سے مباحث جو نا وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ جب ٹرم آتا ہے مسلم علم کلام میں یا مسلم فلسفے میں کہ جہاں آپ انسانوں کی روحانی بارداد جو ہے اس سے اس کی بنا پھر فلسفہ قائم کرتے ہیں اور اس سے اس لال کر کے اور پھر آگے چلتے ہیں جس کے میں عشاء میں ایک پیک نظر آتی ہے نجم الدین قبرا کے بار. نجم الدین قبرہ کی اگر آپ تحریریں پڑھیں ان کی تفصیلیں قرآن پڑھیں اور ابن عربی کا کی تفصیلِ قرآن پڑھیں جو یوں تو تین تفصیلیں ان سے منصوب ہیں لیکن رحمۃ الرحمٰن کے نام سے جو پانچ جلدوں میں تفصیلیں ان کی وہ آپ پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کہاں سے آئیں اور اگر اب ہم اس کو ٹریس بیک کرنا چلے چلیں تو کہاں تک ہم اس علم کلام کو اور فلسفہ کو لے کر کہاں کسی تک ہم جا سکتے تو وہیں پہ بات ختم ہوتی ہے آخری جو آتے ہیں تو وہ فلاطون کے آتے ہیں اور نو فلطنیت جب عباسی دور میں پلوٹینس اور نیو پلاٹینزم کی کتابوں کا ترجمہ ہوا تو لوگوں نے غلطی سے سمجھ لیا کہ یہ پلیٹو کی کتابیں حالانکہ وہ پلیٹو کی کتابیں نہیں تھیں وہ بنیادی طور کے اوپر اس کی پلوٹینس کی اور اس کے جو اسکول ہے اس کی کتابیں تھیں لہذا مس کے کنگلی اس فلسفے کو اس کا فلسفہ سمجھ کے کوٹ کرتے رہے لیکن جب اسپین میں ان کے ترجمے عربی میں ہو گئے ابن روشد اور دیگر فلاسفہ نے کر دی اور چیزیں سامنے آئیں تب پتہ لگا کہ افلاط کا فلسفہ جس کو پلیٹینزم کہتے ہیں اس کے آرگومنٹس اور ہیں اس میں روحانیت نہیں ہے اس میں پیور فلسفہ اس نے برتن کی کوشش کی ہے وہی چیز اپ کو ارسطو کے وہاں نظر ائے گی لیکن پلوٹینس کے وہاں ا تو وہ جو ہے پیٹاگورینزم اور لٹرنزم مل کے نیو پلوٹنزم بنتے ہیں کہ جو مسلمانوں نے پھر اگے چلتے ہیں اب یہاں پہ اگر ہم رکے تو یہاں ہمارے مسلمان فلسفیوں نے جن میں شیا پلاٹو بھی شامل ہیں جن کے چند نے نام لیے اور یہاں ہم یاد دلائیں گے اپ کو ولیم جیمز کو ولیم جیمز امریکن فلسفر کے ساتھ ساتھ وہ ماہر نفسیات بھی تھا سکرٹسٹ تھا اس نے کتاب لکھی ہے ورائٹیز آف ریلیجیس ایکسپیرینس وہ علم کلام پر علمی علم کلام پر سائنٹیفک علم کلام پر ہمارا خیال ہے کہ وہ اس کی تورات کی حیثیت رکھتی ہے اس نے جس طرح سے سمجھایا مغرب نے ویسا سمجھا اور پھر بعد میں اس کو لے کر آگے بڑھا اس کی پوری اس پہ تو ہم گفتگو نہیں کریں گے صرف یہ بتائیں گے کہ اس نے جو مسٹک ایکسپیرینس کی بات کی ہے مسٹک ایکسپیرینس کی اس نے چار بڑی خصوصیات بتائی ایک تو یہ ہے کہ مسٹیک ایکسپیریئنس ہے وہ انڈیویجل ہوا کرتا ہے فرد کو ہوتا ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت ایکسپیرینس ہو تو بہت سارے لوگوں کو وہی ایکسپیرینس ایک ساتھ ہو رہا ہو جو ریلیجیس مسٹیک ایکسپیرئنس ہے وہ شخص کو ہوتا ہے افراد کو ہوتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جس کو ہوتا ہے ایکسپیرینس وہ پوری طرح اس کو بتا نہیں پاتا ایکسپلین نہیں کرتا وہ کہتا ہے بس تم اتنا سمجھ لو مجھے ایسا فیل ہوا ایسا میں نے محسوس کیا ایسی آواز سنی ایسا میں نے دیکھا یہ چیز میرے مشاہدے میں آئی اور یہ ہوا یہ ایکسپیرینس تیسری خصوصیت یہ ایکسپیرینس جو ہے یہ بہت زیادہ اگر چلتا ہے تو دس سے پندرہ منٹ چلتا اس سے پہلے پہلے انسان جو ہے اس مسٹیکل ایکسپیرینس سے باہر نکل ہے اور چوتھی خصوصیت یہ کہتا ہے کہ یہ کسی کے لیے آرگومنٹ کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا یہ کسی کے لیے آرگومنٹ کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا کہ جس کو ہوا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ بحث مسلمانوں میں نظر انداز ہوئی اس لیے کہ اس طرح سے ویسٹرن لٹریچر کو حالانکہ اس سے پہلے یہ بحثیں فرائڈ کے وہاں اور اس کا جو شاگرد ہے کالج اس کے وہاں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں لیکن ریلیجیس ایکسپیرینس کی ورائٹیز کے لحاظ سے ولین جینز آخری شخص ہے جس نے اس طرح سے لکھا تھا یہ بحثیں مسلمانوں میں نہیں ہیں پڑھائی نہیں گئیں اچھا جنہوں نے پڑھی وہ قصدن اس کو نہیں لکھا ہے کیونکہ اس سے پھر جو مستقبل ایکسپیرینس کے اوپر جو سوالات اٹھتے ہیں تو وہ بہت دور تک جاتے ہیں بہت پیچھے تک جاتا ہے اور ان کا جب جواب آتا ہے تو پھر وہ اگین اسی کہنا چاہیے کہ پیتھاگر جو لٹریچر ہے وہیں سے پھر آتا ہے کہ جیسے پیتھاگرس کو ہوا پلوٹینس کو ہوا اور وہی ایک خالج کا وجود اور ایک حقیقی وجود اور اس کے تحت یہ چیزیں جو نا وہ چلتی ہیں کہ انبیاء کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ حقیقی ہوتا ہے ہاں ایک ماہر نفسیات کو یا کوئی ایک نفسیاتی اس کو اگر کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ مسٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ جس کو ہجت نہیں بنایا جا سکتا جس کو وہ کیا جا سکتا لہٰذا ان بحثوں کو پڑھنے کی بجائے ان کو نظر انداز کیا اور اس کا جواب نہیں دیا گیا لیکن ہوتا کیا کہ علم کبھی بھی یعنی علم اس کے بعد تنقید ہوتی ہے اور آگے چلتا ہے وہ کبھی بھی انٹچ نہیں رہتا لوگ زیادہ پڑھتے ہیں اور ولیم جیمس کی کتابیں دیکھ سی تک 50 سال تک پڑھائی جاتی رہی اس سے ہوتا رہا ان کو مسلمانوں نے بھی پڑھا اسکالرز نے, نے بھی پڑھا وہ پڑھا تو آج جب ہم ریلیجیس فلاسفی کے نام کے اوپر کتابیں آتی ہیں پڑھتے ہیں ہم کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہو نہیں سکتا کہ ولیم جیمس کی ویرائٹیز آف ریلیجیس ایکسپیرئنس کا کچھ حصہ ہے وہ شامل نہ ہو اور وہ پڑھایا نہیں جاتا ٹھیک اب ہم یہاں سے اگر رخ مڑے اپنی شیعہ اس کے ٹریڈیشن کی طرف اور السمت کی ٹریڈیشن کی طرف تو السمت نے بنیادی طور کے اوپر حکمت اشراق کو تو قبول کر لیا اتنے عربی کو قبول نہیں کیا اس طرح سے کہ ہم اسے یہ کہا ہو کہ یہ بھی بھائی کوئی علم کلام کا یا فلسفی کا کوئی پلر ہے بلکہ ان کی شخصیت ابن عربی کی وہ متنازع رہی اور ہے اور مختلف فیل ہے کوئی کافل قرار دے دیتا ہے کوئی ان کو شیخ اکبر قرار دیتا ہے کوئی کسی درجے پہ رکھ رہا ہے پھر کسی درجے پہ رکھ رہا ہے لیکن علمی استفادے کا جہاں تک تعلق ہے یعنی یوں ہم کہیں کہ فصوص الحکم کی شرح اشرف علی تھانوی صاحب لکھ سکتے ہیں اشرف علی تھانے صاحب نے فصوص الحکم کی شرح لکھی ہے لیکن ان مبائل کے ذریعے سے کسی علم کلام کو تشکیل دینے کی کوئی بات نہیں کی حالانکہ وہ یوں دیکھا جائے تو جس مدرسے سے ان کا تعلق تھا جو اسکول آف تھاٹس ہے اس میں یہ ان کا کام نہیں تھا کہ وہ فصوص علم کی شرح لکھتے وہ فقی تھے خمین صاحب کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ لکھتے فصوص الغم کی شرح لیکن یہ کہ انہوں نے کیسے کی شرح کے اوپر حاشیہ لکھا کیونکہ جہاں تک اپنی روحانی اس کا تعلق ہے ڈیولپمنٹ کا اس کے لیے تو یہ نسبتیں ضروری ہوتی ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ الیات کو آپ بیان کریں گے نبوت کے دلائل کو آپ لے کر آئیں گے وہی کے نزول کی بات لے کر آئیں گے تو وہاں اس حکمت اشراق سے کام لیے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے چناتی امام خمینی کی دعائے شرع دعائے شہر آپ لے لیں اور یہ لے لیے آپ شرح قیصری کو آپ لے لیے یہ ان کی نبوت کے اوپر ایک کتاب ہے اس کو آپ لے لیے جنوب عقل اور جنوب جہل اس کافی کی ایک بڑی طویل حدیث ہے جمع مسکاظم سے منصوب ہے کہ جس میں انہوں نے عقل کے لشکر اور جہل کے لشکر جو ہیں وہ گنوائے ہیں ان کی شرح لکھی ہے امام خمینی نے اور بھی جنہوں نے کافی کی شرحیں لکھی ہیں بلا صدر وغیرہ سب نے لکھی اور انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ جنوب عقل اور جنوب جہل جو کے وہاں اسی صورت سے ایک دو چیزوں کے اضافے کے ساتھ کمی کے ساتھ وہ وہاں موجود ہیں اور اس کی شرح میں اس شرح جو ہے وہ مل جاتی ہے اس کو وہ اسلامی لٹریچر اور اس کو کرتے ہیں یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے اور خاص طور پر ہم نے سدی اس حدیث کا حوالہ دیا کہ جو یونانی لٹریچر تھا اس کی انٹرپلیشن ہوئی ہے اماموں کے لٹریچر میں بھی اور جو غیر امام جاؤ اس وقت صبر ابردہ لوگ تھے ان کے لٹریچر میں بھی اس کی جو ہے وہ نظر آتی ہے ہم کو کہ وہ دخل جو ہے اس کا آیا ہے امام ابو نیفہ کی جب ہم سامان پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ کہتے ہیں میری طرف تو علم کلام میں انگلیاں اٹھائی جاتی تھیں کہتے یہ ہے کہ جو کلامی ویسے کرتا ہے اور تبدیلی آئی تو وہ کلام ختم اور وہ فقیر امام اعظم بن گئے کبھی سوچتے ہیں کہ کس طرح سے اکا کو یہ تبدیلی آئی کیوں آئی یہ تبدیلی امام ابو عنفا نے اس کوئی بیان نہیں کیا لیکن ہم ایک بات آپ سے عرض کی دیتے ہیں. یہ شیعہ کلام کو سمجھنے میں مددگار ہوگی آیت اللہ عظم آیت اللہ ہوئی جو ہمارے بھی استاد تھے ہم امی علم حدیث اور حاصل کیا تو انہوں نے ایک زمانے میں درس قرآن مزید شروع کیا تفسیر قرآن شروع کیا تو آیت اللہ متحری وہاں گئے ملنے ان سے دار اتنی بڑی گداوت شاست تھی تو ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں درس قرآن موقف کر دیا اور صرف سور فاتح کے بعد آپ رکے ان کا وجہ یہ ہے کہ میں درس قرآن دیتا تھا اور اس کو سننے والے نہیں ہوتے تھے آیت اللہ عزماں آیت اللہ خوی جو اپنے وقت کے سب سے بڑے شیعہ عالم شمار کیے گئے لکھوں کے شعر اس خاص جیسے کہتے میں درس قرآن دیتا تھا تو کوئی سننے ہی نہیں آتا تھا میں کیا کروں تو ان سے کہا کہ آپ کے ساتھی محمد حسین تبا طبع تبائی وہ تو درس و قرآن دیتے ہیں اور میزان کی چودہ جلدی اس وقت تک آ چکی تھیں چودہ جلدی آ چکی ہیں انہوں, انہوں نے قربانی دی ہے کیونکہ فقی کو مانا جاتا ہے متکلم کو مانا نہیں جاتا تو میں فقیر بن گیا انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہوا یہ اصل میں ان کو سننے والے ہیں مجھے سننے والا نہیں ہے اب اب آپ اگر شیئر ٹریڈیشن میں مرتضہ سے اگر آپ شروع کرتے ہیں کہ ان کی شرح منظم سبزواری تو شرح منظم سبز ہے یا علم القائد پر ان کی دو جلدیں ہیں فارسی میں ان کے دروس ہیں تو وہ پورا کا پورا وہ فلسفہ ہے جو ملا سدرا کا فلسفہ ہے اور وہ کیونکہ شاگرد تھے محمد حسین طب تب تبائی کے مرتوزہ متحری تو ان کی کتاب جو پڑھائی جاتی تھی بدائے الحکمہ محمد حسین طبت تب کی وہ خلاصہ ہے اسفار اربا یا الحکمت المطالیہ کا کہ جو ملا صدرا کی کتاب ہے اور ان کی ایک دوسری کتاب جس میں انہوں نے موازین کے اوپر بحث کیا ٹھیک ہے اور اب آپ اسے پیچھے چلے جائیں ملا صدرا کے وہاں ملا صدرا کے وہاں جو ان کی الحکمت المطالیہ ہے نو جلدیں اگر آپ بول تو اس میں آپ کو چالیس فیصد افلتون کے پانچ چھ فیصد رستو کے اور باقی ابن عربی کا استدلال جو ہے وہ آپ کو ملے اور بے انتہا احترام کے ساتھ ان حضرات کا ذکر کرتے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ اس وقت کی جو پوری ان کی وہ ہے وہ پوری کی پوری انہی تین افراد سے اور کہیں ان کا جو رنگ جب وہ آتا ہے ان کا گویا جلالی رنگ آتا ہے تو وہ پھر حکمت اشراق کو سوروردی کی جائے ان کو ساتھ ساتھ تعیدن کوٹ کرتے ہیں اس, اس کو نہیں وہ لاتے سوروردی کا نام لے لیتے ہیں کہ ان کا کالج ہے باقی جو ٹریڈیشن ہے جس میں باقلانی اور امام اشریح یا ماتوریدی یا دیگر لوگ شامل ہیں ان کے حوالے آپ کو ترجیدن تو ملیں گے اسوار اربا میں دلیل کے طور کے اوپر اس کے طور کے اوپر ان کا کام جو ہے اس کا کوئی ریفرنس ہے وہ موجود آپ کو نہیں ملے گا اسی صورت سے آپ بے باقر دامات جو ان کے استاد ہیں ان کی قبصات دیکھیے تو آپ کو پورا اور اسی صورت سے حصول کافی کی جو انہوں نے شرح لکھی کتاب و کی تو بنیادی فلسفہ جو ہے وہ ان دو کتابوں میں انہوں نے بیان کیا کی ہے جو جس کے امین اللہ صدر ہیں اور وہ گفتگو جو ہے اللہ نور السماوت و سے شروع ہوتی ہے اللہ نور السماوت و کی تشریح کرتے کرتے پھر اس میں پوری الہیات انہوں نے اس سے تشکیل دی یہ تو قرآن کی آئے ہے اللہ نورسماوت وس یہ پیت ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کے نور ہونے اور وہ اشقت عرض و بور ربحہ والی جو کانسیپٹ ہے بقرآن بعد میں آیا ہے وہ ہوا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے نوزر اللہ کے وہاں سے ماخوذ ہے پھر ہمیں ابھی گھر بھی جانا <laughs> لیکن ہم یہ بات ایسا کر رہے ہیں کہ یہ فلسفہ جس کے اوپر بنیاد انہوں نے رکھی ہے اور اس آئین مبارکہ کو بنیاد بنایا ہے اللہ و نور وہ پیٹاگورینز میں پھر نی پیٹورینز میں آپ کو ملتی ہے اس کی تفصیلیں بحثیں اور وہی پلوٹینس کی, کی آخری تین جو ٹریٹز ہیں ان میں آپ کو ملتی ہے انچاس پچاس اکیاون باون میں وہ یہ بحثیں ملتی ہیں وہیں سے یہ رسائل اخوان الصفح میں آئیں اور رسائل اخوان الصفہ سے پھر شیعہ لٹریچر میں اور دیگر کتابوں میں یہ بحث یہ پیدا ہوئی اور یہ حکمت اشراق کی بنیاد بھی گئی اگر آپ پیچھے جائیں اشراق انہوں نے کیوں کہا ہے حکمت اشراق کا فلسفہ کیا ہے یہ ایلیمینیشن کے معنی میں نہیں ہے جتنا ہم نے پڑھا اور سمجھا ہے یہ وہی ایک ایسٹرن وزڈم کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے اس یہ بتایا نہیں جب فلسفے ہاں جس کی بنیاد بنتے ہیں, بنتے ہیں اور گیتا گیتا کی شرین جو اس کی بنیاد بنتی ہیں, بنتے ہیں. لیتیزیں, آ, خالد جزید بن خالد بن جزید کے دور سے جو ترجمہ ہونا شروع ہوئی تھی جیسے نے بتایا تھا جزید کے بیٹے کے سکسٹی فور ہجری میں تو وہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جس کے بعد یہ جو مشق آپ کا فلسفہ وہ ہے یہ ساری چیزیں وہ آتی چلی گئیں اور جو یہاں چرچ قائم ہوا کہ جو چرچ آف توما کہلاتا ہے یعنی انڈیا میں وہ ہوئے ہیں پروفٹ تامس کہا یہ جاتا ہے کہ وہ مسیح کے بھائی تھے جو یہاں گئے تھے مظالم سے تنگا کے یہاں انہوں نے وہ کیا اب ان کا پورا فلسفہ دیکھیں وہ کرسچن تھولوجی آپ دیکھیں تو آپ کو پتا لگے کہ پوری کی پوری وہ ویدک فلاسفی اور گیتا کی فلاسفی جو وہ اس میں موجود ہے, وہ ہے وہی مسلمان بھی پڑھتے تھے وہی چیزیں جو وہ تھے اور مسلمان جو ہندو ہو کے ہندو سے مسلمان ہو جایا کرتے تھے وہ اپنا اور علمی پیچھے تھوڑی چھوڑاتے تھے وہ اپنے ساتھ کیری آن کرتے تھے کل اس مبارک سفر میں جو ایئرپورٹ سے یہاں تک ہوا تو ہم نے ڈاکٹر صاحب نے اس پہلو کو بھی بڑی اچھی اس کے اوپر گفتگو ہوئی ڈاکٹر صاحب نے اپنے شیئر کیے ہم نے اپنے کچھ باتیں ارض کیا تو یہ آپ کو آج بھی گجرات احمدآباد وغیرہ اور بمبے میں ایون آپ کو صورت وغیرہ میں وہ خانقاہیں مل جائیں گی کہ مثلاً اس کے جو وہ ہیں منصوبے وہ کسی مسلمان کے اس سے ہے لیکن اس کا جو متولی ہے وہ ہندو بیٹھا ہوا ہے یعنی مسلمان کی نامی درگاہ کا ہندو اس کے اوپر ہے موجود ہے اس طرح سے آپ کو یہاں کی ٹریڈیشن نے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پنجاب کے تین سو سال پہلے کی اگر اس میں ہم چلے جائیں سیال وغیرہ پہ بات ہو رہی تھی میں باقاعدہ ہندو نام سکھ نام ہوا تھے لوگوں کے اور جگہوں کو بھی طرح سے نام ہوا کرتے تو یہ آپس کے اس سے تشکیل پائی یہ اس کے مختلف رنگ تھے رنگ ہیں کہ جن کو ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے انڈیا میں ابھی ہم ایران کی بات کر رہے تھے تو ایران میں پہلے باقاعدہ فلسفی جن کو شیعہ فلسفی جنہوں نے فلاسیکل وی میں شیعہ تھیولوجی کی بنیاد رکھی وہ ابوالقاسم فندرسکی ہیں ابوالقاسم فدرسکی کے بعد جیسا انہوں نے حکمت اشراق کو اور ابن عربی کو اور نو فلاطونیت کو انہوں نے مکس کیا اور اس طرف سے جو یہودی اور عیسائی روایات روایات فلسفہ آ رہی تھیں ان کو انہوں نے انہوں نے برتایا اپنی کتابوں میں تو خاص طور پہ ابن عربی کے اوپر جتنا وہ ریلائی کرتے ہیں اور فلاطون کے اوپر تو وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے پھر وہ ٹریڈیشن ہے کہ جو جس میں بہت سارے نام ہیں لیکن یہ بڑے بڑے نام ہیں کہ جو آتے ہیں اس میں پھر میر باق اقدامات آتے ہیں میر باق ادامات کے بعد پھر ملا صدرا آتے ہیں ملا عدی سبزواری آتے ہیں ملادی سبزواری, ملا سبزواری ملا صدرہ سے تھوڑا سا آگے ہیں ان کی زمانے تک فوٹو کھینچنا شروع ہو گئے تھے فوٹو کھینچنے شروع ہو گئے تھے تو یہ گویا وہ اتنے لیٹسٹ ہیں تو اس وقت کی جو ان کی تھاٹ ہے جو انہوں نے یعنی ملا صدر سے ہٹ کے ان کی شروع سے ہٹ کے جو چیزیں بیان کی ہیں تو اس میں پھر ہمیں سائنٹیفک ٹچ اور اس کی ایکسیپٹینس اور یہ ساری چیزیں ہمیں ملاحدی سبزواری کی وہاں نظر آتی ہیں لیکن انفارچونیٹلی جیسے فقہ میں تقلید چلتی ہے ویسے الحمد للہ کلام و فلسفی نے بھی چلتی ہے کے آنے والوں نے مکی کے اوپر مکھی ہی ماری ہے اور انہیں متھون کی شرح وہ جو وہ جب ہم لوگ مدارس میں منطق فلسفہ پڑھتے تھے تو اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ تیسیر المنطق اور اس کے بعد میں حاشیہ فلاں صاحب میں حاشیہ فلاں صاحب میں حاشیہ کوئی پندرہ اس میں نام لکھے ہوئے تھے ہوتے تھے اور اصل مصنف کا نام دے وہ اتنا سا آخر میں لکھا ہوتا تھا پتہ لگا کہ سرائیاں اور مٹکے دانیاں بنی ہوئی ہیں الٹا سیدھا کر کے آپ اس کو پڑھتے رہیے یہ آپ منتق کو الٹتے پلٹتے رہتے تھے اوریجنل بکس جو تھیں وہ آپ کو شاہجہ نادر ملیں گی کہ کوئی عیسا گوجی کے ترجمے کے بعد کوئی عیسا گوجی کسی کتابیں پڑھے پروفیس کی کتابیں جو پلاٹینس کا شاگرد ہے مرتب کیا ہے جس کو فرفیورس کہا جاتا ہے اس کی کتابیں جس کو ترجمہ ہم لوگوں کو منتقل میں پڑھایا جاتا ہے تو بہت بعد میں آئی عصیر الدین اللہ بھری کا بھی ترجمہ ہے وہ ان کی لکھی بھی نہیں ہے یہ سب کون سی عربی ترکیبیں بتائی تو اصل کتاب جو ہے کی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو لے کر جو کیٹاگری ہے ارسٹوٹل وہی نام کی جب تراجم شروع ہوئے ہیں اس کو منسوخ کیا گیا رستوں سے اس کا ترجمہ کیا گیا رستو کی کتابوں میں ان چیزوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے نہ اس کی لائف میں اس کتاب کا اس لیے اس کا نام مغل میں رکھا سوڈو تھھیولوجی کا اور اس کا ترجمہ الہیات ارستو کے نام سے عربی میں ہوا فارسی میں ہوا پڑھایا جاتا رہا عرصوں کے لائیات سمجھ کے جب تک کہ ان کے اصل میں لیٹن اور انگلش ٹرانسلیشن نہیں ہوئے اور لوگوں کے ہاتھ میں اصل کتابیں جو تھی وہ نہیں اس وقت جو فلسفہ کا حال ہے ایران میں تو وہ نقل فلسفہ ہے فلسفہ تو اوریجنل فلسفی تو کوئی کر نہیں رہا بر صغیر کی اس کا تھوڑا سا اگر وقت ہے تو برے صغیر کا بھی جائزہ شیعہ ٹریڈیشن کا اگر ہمارا ناصر صاحب اجازت دیں تو لیکن ساڑھے بجے تک خیال بول سکتے ہیں اس کے بعد پا پابندی ہوگی پابندی مفتار yeah. ہم تو اس کو لیبریٹ کرنے کی کوشش کریں آپ پابندی کی بات برسغیر پاک ہند نے جسر نے بھی ارز کیا کہ جو ہندو ٹریڈیشن ہے اور کرسن ٹریڈیشن جو پروفٹ تومہ توماس کے ذریعے سے اس کو تھومس کہتے ہیں اصل میں وہ تومہ ہے تو پروفیٹ تومہ کے اسکول کے ذریعے سے جو یہاں آئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیول جو قسم میسٹسزم ہے یہاں کا آپ کے اس ایریے کا اس میں آپ کو ہندو اس کے اثرات جو ہیں وہ سوفک آپ کو نظر آ جائیں گے مسلمانوں سب سے علیمی طور کے اوپر ایسے کوئی مضبوط وہ نہیں تھے کچھ چیزیں چل رہی تھیں طبنیں اس میں اس میں کوئی علمی ٹریڈیشن جس کو کہنا چاہیے کہ اس قسم کی ہم کو نئی نظر آتی جس نے ان چیزوں کو ایبزارب کیا جو چیزیں تھیں یہاں پڑھائی جا رہی تھیں فلسفے کے منطق کے نام کے اوپر وہ وہی تھیں کہ جو عربی سے آ رہی تھی یہاں کی لوکل چیزیں درسیات میں وہ داخل نہیں کی اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک صاحب جوشیا مشتحد تھے آ, علی رضا وہ شہید سالس سے شہید سالس سے تقریباً پچاس سال پہلے ہو گزرے ہیں ان کا تفصیلی ذکر موجود نہیں یہ پتہ ہے کہ وہ کوئی فقید تھے اور متکلین تھے اب ان کا کلام کیا تھا یہ علم کلام کا پتہ نہیں ان کے. کوئی کتاب ایگزٹ نہیں کرتی اس کے بعد ایک بڑا نام آتا ہے قاضی نوراللہ شستری کا آ, جو شہید سالس کہلائے جاتے ہیں کہ جہانگیر کی عہد میں ان کی زبان کھینچ لی گئی تھی قتل کر دیا گیا تھا ان کو قاضی نوراللہ شستری قاضی تھے فقی تھے ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کتاب ہے احقاک الحق ان کی اس کی پہلی تین جلنے کلام پر ہیں پہلی توحید کے اوپر ہے دوسری نبوت کے اوپر ہے اور تیسری جو ہے وہ عدل پر ہے کیونکہ عدل کو اصول دین میں مکتب امام میں اصول دین میں شامل کیا جاتا ہے عدل کو اور پھر اس عدل کی بنیاد کے اوپر ماد ہے کہ ماد میں بھی عدل ہوگا تو وہ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے عدل ہونا چاہیے یہ عدل ایک ہوا ہے اور امامت کیونکہ فرح ہے نبوت کی لہذا اس کے اوپر آخر میں گفتگو ہوتی تو قاضی نور اللہ شستری کی بحث جو ہے وہ عدل پہ ختم ہو جاتی ہے اب اگر ہم اس علم کلام کا جائزہ لیتے ہیں کیونکہ یہ شسطر کے رہنے والے تھے وہاں سے یہاں آئے ہیں تو واضح طور کے اوپر حکمت اشراق جو ہے اس کا اثر ہمیں سو فیصد ان کی بیسوں میں نظر آتا ہے وہی فلسفہ جو اس وقت ایران میں ابوالقاسم فندرسکی کے بعد میر مل باقام آدم کے ذریعے سے چل رہا تھا وہی ہمیں قاضی قزین شستری کے وہاں میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑا نام آتا ہے دلدار علی آیت اللہ دلدار علی غفرام باپ کا یہ جو تھے یہاں فیض آباد جائز کے رہنے والے تھے اور وہاں سے یہ عراق گئے عراق میں انہوں نے پڑھا اعلیٰ تعلیم وہاں سے حاصل کی اصولی تھے بنیادی طور کے اوپر ہمارے جد اعلیٰ ہمارا خاندان ان سے شروع ہوتا ہے تو انہوں نے علم کلام فقہ پہ انہوں نے لکھا ہے ان کی کوئی کتاب کہ فقہ سمندر اس کا کوئی مقام وہ انہوں نے لکھے لیا حالانکہ جمعہ انہوں نے قائم کیا لکھنؤ میں جو عدالت شریعت یا حکومت شریعہ وہ انہوں نے قائم کی سکے فق پہ ان کی کوئی کتاب موجود نہیں ان کی کتاب کلام پہ جو مارکت العالا کتاب پانچ بڑی جہازی جلدوں میں حضریت چاپے میں آئی پہلے وہ ہے الاسلام اماد الاسلام کی پہلی جلد توحید پر ہے پھر دوسری نبوت پہ ہے پھر وہی عدل پہ ہے پھر ماد پہ اور پھر پانچویں نعمت کے اوپر ہے اس بحث کو ہم دیکھتے ہیں تو قاضی نر اور قاضی کی بحثوں کو دیکھتے ہیں تو کم کا مکتب اور بغداد کا مکتب جو ہے وہ عراق کا وہ ہمیں صاف واضح نظر آتا ہے کہ ہمارے جد اعلیٰ ہیں وہ بغداد کے مکتب کے ہیں کیونکہ وہیں نجر تک پڑھے ہیں اور وہاں جو عقلی اور وہ بحثیں ہیں متضلہ کی یا وہ ساری بحثیں ہیں وہ چل رہی ہیں اس کو انہوں نے شیعہ اس میں پیراڈائم میں اس میں ان کو بیان کیا ہے اس کے دلائل ہیں وہ سب کے. نگلا چوستری کے وہاں ہمیں وہ نہیں بلکہ قوم کا جو اسکول ہے اس کی ہمیں چھاپ جو ہے وہ واضح طور پہ ملتی ہے اور کیونکہ بر صغیر میں علمی شیت کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے خاندان نے رکھی ان کے شاگردوں نے اس میں جیسے مفتی علی قلی خاں ہیں اور مفتی میر عباس صاحب ہیں میر حاند صاحب حامد حسین صاحب ہیں اور اسی طور سے اور لوگوں کے ہم نام یاد آتے جائیں لمبی فہرست لے جائے گی اور پھر ان کا خاندان یعنی غفرام کے جو صاحبزادے تھے سلطان العلماء ان کی کتاب حدیقۂ سلطانیہ وہ بھی پانچ جلدوں میں فارسی میں ہیں تو وہ بھی فلسفیانہ اور عقلی بحثوں کے پر ہے اس میں آپ کی حکمت شاخ وغیرہ جو قم کا مدرسہ ہے یہ آپ کی چیزیں جو ہے اس میں کم نظر آئیں گی وہ چیزیں ہیں وہ زیادہ نظر آئیں گی اور مُلہ صدرہ کو ان لوگوں نے کوٹھی نہیں کھیٹیں گی اس کے بعد سید حسین علی مکان ہیں ممتاز علماء ہیں یہ پوری ایک فہرست ہے علماء کی اور ان کے شاگردوں کی افغان لطف کے بات یہ ہے کہ وہ جیل میں کلام اور فلسفہ تشکیل پا رہا ہے اس میں خود اپنے اساتذہ کی تردید میں کتابیں جو وہ موجود ہیں جیسے ہمارے جد اعلیٰ جناب الفرم آپ کے شاگرد تھے، سید تقی فلسفی ان کا نام تھا انہوں نے شرید دعا مشلول لکھی تو اس میں انہوں نے عماد الاسلام کی جو توحید پہ مباحث ہیں ان میں بہت سے مباحثہ انہوں نے رد بہت سے دلائل کا رد کیا وہ لیکن ان کا تعلق ہمارے خاندان سے صورت سے وابستہ وہ رہے. تو یہ جو اس پھر مختلف شاخیں پھیلیں گے اس مدرسے کے پڑھی ہوئی جو ناب غفرام ماپ کا مدرسہ تھا یعنی مکتبی فکر تھا وہاں سے پڑھے ہوئے تو وہ پھر ہمارے گویا کے شیعہ حضرات میں وہ کلام اور فلسفات اس طرح سے چلتا رہا کہ جو مدارس انہوں نے قائم کیے جیسے مکرس جامع سلطانیہ قائم کیا اور سلطان المدارس لکھنؤ اسی طور سے مدرسے نازمیا ناظمیا اس کے ساتھ ناظمیاب کالج اس سے جو لوگ پڑھ کے نکلے ان کے آپ کلامی مباحث کو دیکھیں گے تو اس میں اللہ رسول اقلیت اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے یہ جو کلامی مباحث ہیں پھر ان کا امتزاج جو ہے آ جاتا ہے تو بر صغیر میں جو پیرال گیا وہ ہوتی رہی کلام اور فلسفے کی تدریس ہوتی رہی ایران سے وہ بہت مختلف تھے ایران میں یا بالکل ہی قمی مکتب فطر کے لوگ ہوئے جنہوں نے صرف حدیث کی بنا پہ اور آیات کی بنا پہ استلال کو بنیاد بنایا یا پھر یہ جو سلسلہ تھا میر باق اور بلا صدرہ والا جس کا ہم نے ذکر کیا اس مدرسے کے حضرات جو تھے وہ آتے ہوئے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بحثیت ایک حدیث کے طالب علم کے شکر خدا کے فلسفہ کلام کی تدریس بند ہوگی اس کی تدریس بند ہوگی اور آج ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو کہیں کہ ویسی پڑھائی جاتی ہے کہ جس سے کوئی انسان فلسفی بن سکے یا عقلی مباحث ہے اس کو, کو لا سکے سامنے اور ان کی دلائل دینے والے یا ان کے جوابات دینے والے بھی ختم ہو جب ہم موجودہ دور میں ایتھیزم کی بات کرتے ہیں تشکیل کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں ٹونٹی تھری جس نے کتاب لکھی وہ ایران کا مشتد تھا مشتحدین کے خاندان سے تھا شری کا پوتا خود مدرسے کا فاضل تھا خود پتا اس نے ٹوئنٹی تھری ایئرس کتاب لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے اوپر پوری کی پوری تیس سال زندگی کی پوری. بھائی یہ کیسے بن گیا اس کو جیل میں ڈالا اس نے اور پڑھا وہ اور منحرف ہو گیا ٹھیک ہے بات یہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ سوالات آپ نے سے ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں چاہے وہ دارالعلوم نحمیہ کا پڑا ہو اور چاہے کسی جگہ کا چاہے کرنگے کا پڑا ہوا سوال اس کے ذہن میں بھی آتے ہیں پوچھتا اس لیے نہیں کہ ایک تو جواب نہیں ملے گا دوسرے ہو سکتا ہے فرق باہر نکال دے جاؤں گا میرا شہری بھی بند ہے تعلیم بھی بند تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شیعہ مدارس میں بھی ہیں اس میں بھی ہیں کہ ٹھوس اگر ہم یہ کہیں کہ گزشتہ تین سو سال میں ایران کی شیعہ روایت میں بر صغیر کی دو اپنے خاندان اور اس کی شاخوں کے لحاظ سے بیان کیا اس کو نکال کے اگر وہ کیا جائے تو کوئی عرب میں بھی کوئی ٹھوس اب جس کو فلسفی کہیں یا ٹھوس کلامی شخصیت آپ کہیں تو وہ پیدا نہیں کہ جس نے جدید علم کلامی جدید کے روح سے ان مباعث کے اوپر بات کی وہ کام کیا اور کتاب لکھ کیا.